الحمد اللہ رب اللہ کے فتب و کرم سے و اس کے احسان سے لگاتار کتاب الجامع میں باب البر وصلہ کی حدیثوں کی شرح آپ کے سامنے ہو رہی ہے اور الحمد للہ آپ تمام لوگ ہم سب لوگ خوب علمی استفادہ کر رہے ہیں شیخ محترم سے شیخ محترم تشریف لا چکے ہیں اس لیے چونکہ وقت بھی ہو گیا ہے اور سب کی تمنا خواہش رہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ شیخی سے سنیں ہماری بھی خواہش رہتی ہے ہمیشہ اس لیے میں بڑے ادب احترام کے ساتھ شیخ کو دعوت سخم دیتا ہوں اور شیخ سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ اپنے کا آغاز فرمائیں اور اس طریقے سے ہم سب کو اپنے علم سے مستفید فرمائیں جزاغ اللہ خیل جزاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوض باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار تبار کو تعالیٰ رسول <تصفيق> قابل احترام قبیلۃ الشیخ مختار احمد مدنی الله دیگر اہل علم میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی فرما برداری میں انسان کی ہدایت چھپی ہوئی ہے ایک انسان کتنا ہدایت یافتہ ہے اس کا معیار اس کا پیمانہ یہ ہے کہ اس کی زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی تعمیل کس قدر ہے جتنا زیادہ انسان تعمیل میں بڑھتا جاتا ہے اسی قدر اللہ کے نزدیک وہ زیادہ ہدایت یافتہ قرار پاتا ہے اس لیے کہ ہدایت کا کوئی ایک مرتبہ نہیں ہے بلکہ ہدایت کے مراتب ہیں لہٰذا جو انسان چاہتا ہے کہ ہدایت میں ترقی کرے اسے چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ترقی کرے اسی اعتبار سے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پر یقین رکھیں آپ کی باتوں پر یقین کریں جو خبر آپ دیں اسی طرح سے جو حکم آپ دیں اس حکم کی تعمیل کریں جس چیز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کریں اس سے اپنے آپ کو خوب بچائیں ہر اعتبار سے اس چیز سے دور رہیں اور زندگی میں جو بھی اعمال کریں خصوصاً عبادات ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تباہ کریں تو یہ چار چیزیں اگر ہماری زندگی میں آتی ہیں تو واقعی ہم نے محمد رسول اللہ کا حق ادا کیا اشد اللہ محمدن۔ رسول اللہ جو ہم کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں اس گواہی کا حق یہ ہے کہ ہم آپ کی خبروں پر ایمان لائیں آپ کے احکام کی تعمیل کریں آپ کے فرامین کی تعمیل کریں آپ کی منع کی بھی چیزوں سے بچیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اہتمام و التزام کریں تو بہرحال یہ جو سلسلہ ہمارا چل رہا وہ اسی اعتبار سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آپ کی احادیث کا مطالعہ کریں اور اپنی زندگی میں اسے جگہ دیں آج کے درس میں ہم ابو رضی اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث کا مطالعہ کریں گے جو پچھلی احادیث سے جڑی ہوئی ہے بعض روایتوں میں کئی روایت ضم ہیں جو ابن حجر اللہ نے ان کو الگ الگ بھی بیان کیا ہے کیونکہ حدیثیں بعض اوقات بعض طرق میں ایک ساتھ جمع ہوتی ہیں بعض اوقات وہ الگ الگ بھی آتی ہیں فرماتے ہیں وہ ان ہو یعنی و ابی در قال کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ ادا تبخر اسے پچھلی حدیث اور یہ حدیث ملا کر کہتے ہیں کہ ان دونوں کو امام مسلم نے اپنی کتاب میں روایت کیا ہے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت سے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا طبخت تمار جب تو اپنے گھر میں سالن پکائے تو جب تیرے گھر میں سالن بنے ادا جب تو سالن بنائے، ما آہا تو اس میں پانی بڑھا دے۔ یعنی شربہ ہوتا ہے اس کو بڑھا دے وہ تا جیرانک اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھ اخراج احما مسلم اس اسے اور اس سے پچھلی حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اس حدیث میں ایک انسان کو اس بات کی ایک مسلمان کو اس بات کی تلقین ہے کہ وہ اپنی غذا کے ساتھ ساتھ اپنے پڑوسی کی غذا کا بھی لحاظ رکھے خیال رکھے وہ خود کھائے تو اس بات کو بھی یاد رکھے کہ پڑوسی کا بھی خیال رکھنا اسلامی اخلاق و آداب کا تقاضا ہے اس سے پہلے بھی بعض چیزیں ہم اس سلسلے میں دیکھ چکے ہیں اور خاص طور سے پڑوسی کے حقوق یا اس کا خیال رکھنے کے تعلق سے تو سے ہم نے دیکھا ہے آ, اس حدیث کے ضمن میں بعض علماء نے جو باتیں کہی ہیں ہم اختصار کے ساتھ بس اسی پر اکتفاق کریں گے ابو العباس القرطبی رحم اللہ فرماتے ہیں آ, سعی مسلم کی شرح میں, یہ جو حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ سالن جب تیرے گھر میں بنے تو اس میں پانی زیادہ ملا تو یہ واجب نہیں ہے کہ ہمیشہ ایسا ہی کرنا چاہیے بلکہ یہ اعلیٰ جہتی ند یہ بہتر ہونے کے اعتبار سے ہے یہ افضل ہونے کے اعتبار سے ہے یہ استحباب کے طور پر ہے پر ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکارم اخلاق کی ترغیب دی ہے ایک انسان کو اونچے اخلاق کو شریفانہ اخلاق کو اپنانا چاہیے اس کی ترغیب اس حدیث پہ ہے وہ ارشاد دن اللہ محاسنہ اور بہترین سے بہترین عمدہ سے عمدہ اخلاق کے اپنانے کی طرف رہنمائی ہے لما یترتب علیہ من المحب بچی وہ حسن کہتے ہیں اس لیے یہ ترغیب ہے اس بات کی تعلیم اس لیے ہے کہ اس کے نتیجے میں آپسی محبت پیدا ہوتی ہے اس کے نتیجے میں سماجی زندگی بہتر بنتی ہے آپسی تعلقات بہتر بنتے ہیں الف اور آپس میں الفت پیدا ہوتی ہے لوگ کٹنے کی بجائے آپس میں جڑتے ہیں الفاح جڑنے جوڑنے کے معنی میں آتا ہے تو یہاں پر یہ بات کیوں کیوں ایسا کیا جائے کہ جب گھر میں سالن بنے تو پانی ملا اور پڑوسیوں کا بھی خیال رکھو یعنی انہیں بھیجو انہیں دو اپنے اپنی غذا میں سے اپنے سالن میں سے ان کو بھی بھیجو ایسا کیوں اس لیے کہ اس سے آپس میں محبت بڑھے گی آپس میں ایک دوسرے کو جب ہدیہ بھیجیں گے محبت بڑھے گی اور اس سے ایک دوسرے سے اخلاق سیکھنے کا موقع ملے گا تعلقات بہتر بنیں گے لوگ جڑیں گے ایک دوسرے سے لین دین آپسی چیزوں کا ہوگا تو آپس میں تعلقات بنیں گے کٹیں گے نہیں ولیما سلبھی من المنفاسی ودف الحاظ کہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں مزید یہ کہ اس میں منفعت بھی حاصل ہوگی ایک آدمی اگر پڑوسی آپ کا بھوکا ہے اگر آپ بھیجتے ہیں اس کے لیے نفع ہے اس میں کہ وہ کھائے گا اس کے گھر والے کھائیں گے وہ اس اس کی حاجت پوری ہونے کا بھی سامان ہے, اس کی شکل ہے اور اسے مفاسد بہت سارے جو سماج میں پیدا ہوتے ہیں یا اس کی زندگی میں ہیں وہ دور ہوں گے اگر وہ بھوکا ہے بچے بھوکے ہیں دیکھ کر ہو سکتا ہے وہ چوری کرے ہو سکتا ہے وہ خیانت کرے ہو سکتا ہے وہ غلط کام پہ جائے ہو سکتا ہے آپ آپس میں ان کے تعلقات خراب ہو طلاق تک نوبت جائے لیکن اگر آپ کی طرف سے کسی مسلمان کے تخلیف میں اس کی بھوک پیاس میں اس کے پڑوسی کے خیال رکھنے کے تبار سے اقدام ہوتا ہے تو بہت ممکن ہے کہ بہت سارے مفاسد کو آپ ختم کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ولمف صدا فقدی اور کہتے ہیں کہ جب گھر میں کھانا بنتا ہے آج تو خیر بہت بڑے بڑے گھر ہو گئے اور مر بھی جائے آدمی تو بعض والوں کو معلوم نہیں پڑتا ہے بہت سارے مواقع پر لیکن پرانے زمانے میں چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے ایک گھر میں کیا چل رہا ہے کیا پک رہا ہے پڑوس میں معلوم ہو جاتا تھا اس کے دھوئیں کی وجہ سے اس کے بخارات کی وجہ سے اس کی خوشبو کی وجہ سے تو کہتے فقطل اور سگا اور ولدی ہی کہتے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک گھر میں اچھا سا کھانا بن رہا ہے اس کی خوشبو اس کی بھاپ اس کا دھواں پڑوسی کے گھر میں بھی جاتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوتی ہے کبھی تکلیف واقعی دھواں کی وجہ سے ہوتی ہے کہ آپ بہت بڑے کچھ تو بنا رہے ہیں آگ پر پکا رہے ہیں یا کبھی آپ کی خوشبو اچھی اس کے گھر میں جاری اس کے گھر میں کچھ نہیں بنا ہوا ہے بھوکے ہیں اس کو اس کے بیوی بچوں کو اس سے تکلیف بھی ہو سکتی ہے اور وہ اس تک پہنچ نہیں سکتا ہے نہ اپنے طور پر کہیں سے لا سکتا ہے نہ آپ کے پاس آ کے آپ کے برتن میں سے لے سکتا ہے فتو ہے یہ جو مندہ مشاہ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو کمزور دل لوگ ہوتے ہیں اپنے اوپر قابو رکھنے کے اعتبار سے یا غریب مثلاً پر غریب کے معنیٰ میں کہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کی شہوت انہیں یعنی تحریک دیتی ہے ان کی شہوت ان پر غالب آتی ہے انہیں یعنی جھنجوڑتی ہے وہلمفا اور گھر کے لوگ جب یعنی اس چیز کی چاہت ان کے دل میں پیدا ہوتی جو پڑوس پہ پک ہے تو پھر اس کی وجہ سے گھر کا جو ذمہ دار ہوتا ہے اسے تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے اسے دکھ ہوتا ہے کہ میرے گھر والے اس کا تقاضا کر رہے ہیں ان کے دل میں اس کی چاہت ہو رہی لیکن میرے پاس نہیں ہے تو اس کے اندر ندامت اور اس کے اندر احساس کمتری پیدا ہوتی ہے وربن یتیم اور یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پڑوس میں گھر کا کوئی ذمہ ہی نہ ہو بلکہ ایک بیوہ اور اس کے ساتھ یتیم بچے ہوں گھر کا کوئی بڑا ذمہ داری نہیں گھر کے اندر اور غریب لوگ ہیں وہ بالکل فتح دلمشق تو ان کے لیے مشقت اور بھی بڑھ جاتی ہے وہ یشتد منحم العلمس رہ اور ان کی ان کا دکھ اور ان کی حسرت اس میں اور بھی زیادہ شدت پیدا ہو جاتی ہے وہ کُلدا لکف تشریقی یار یہ ساری مسائل سارے پرابلمس ختم ہو جاتے ہیں جب ایک انسان اپنے پکے ہوئے میں سے اپنے پڑوسیوں کو کچھ بھیج دیتا ہے خواہ مخو ان کے لیے فتنہ نہ ہو خواہ مخواہ ان کے لیے دکھ نہ ہو اس کے نتیجے میں سماج میں برائیاں پیدا نہ ہوں دل... ان کے دلوں میں نفرت نہ آئے کہ دیکھو اتنا اچھا اچھا کھانا بنا رہا ہم کو بھیجائی ہی نہیں ہم بھوکے پڑے پوچھتا تک نہیں ہم کو تو آپس میں الفت کی بجائے نفرت پیدا ہوگی لیکن ذرا سا اگر بھیج دے کو تھوڑا سا تو اس میں سے کیا مسئلہ ہے تو کہتے ہیں کہ فلاح من اکبن یہ چھوٹا سا کھانا جو اس کو یعنی وہ بھیج سکتا ہے اس میں یعنی اس کو روک رکھنے میں کتنی بری بات ہی ہے کہ ایک آدمی تھوڑا سا بھی نہیں بھیج سکتا ہے ذرا سا اپنے برتن میں سے نکال کے سالن پڑوس میں بھیجنے پورا تو نہیں دے رہا ہے تھوڑا بھی نہیں بھیج سکتا ہے اور اس پر اتنا یعنی نقصان پیدا ہوتا ہے سماج کے اندر اس کی اپنی ذاتی زندگی میں اس, اس کے پڑوس میں اس کے اپنے پڑوسی کے گھر میں ان سب چیزوں دفعہ اس میں ہے کہ بھیج دے لیکن وہ بھی نہ کرے تو کتنا برا ہے ایک انسان اتنی چھوٹی چیز بھی نہ کرے تو کتنی بری بات ہے تو المفہم لما اشکلا من،, من تلخیص کتاب مسلم میں یہ بات امام القرطبی نے کہی یہ وہ قرطبی دوسرے ہیں جو تفسیر والے ہیں یہ تفسیر والے نہیں ہیں ابو لباس القرطبی ہیں تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ ایک انسان یعنی اگر اس کے گھر میں کچھ اچھا بنتا ہے تو اس بات کا بھی لحاظ رکھے کہ ٹھیک ہے میں تو اچھا اچھا کھا رہا ہوں سیر ہو ہوں کھا رہا ہوں لیکن معلوم نہیں پڑوس میں پڑوسی جاب پہ ہے کہ نہیں ہے اس کی تنخواہ کئی مہینوں سے ملی ہے کہ نہیں ملی ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو اس کی کمائی کا ذریعہ کیا ہے میں سوچ رہا ہوں سمجھ رہا ہوں کہ رشتہ دار اس کا خیال رکھ رہے ہوں گے لیکن ہے کہ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں شاید اس نے اپنے لیے پیسہ رکھا ہوگا کھا رہا ہوگا اچھا ہو تو جب بھی ملتا ہے اس کو ہی ملتا ہے ہو سکتا ہے اچھے حالات میں ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو ایک انسان اس طرح سے اگر سوچتا ہے تو ایسا انسان جو اس کے دل میں دوسروں کے لیے خدشات ہوں شاید ایسا نہ ہو اس کے پاس شاید اس کے پاس کوئی انتظام نہ ہو جب اس طرح سے آدمی سوچتا ہے وہی آدمی دوسروں کے دکھ درد کا ساتھی بن سکتا ہے ان کو دور کرنے والا بن سکتا ہے لیکن ہر ایک آدمی دوسروں کے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا ہو جائے ایسا آدمی دوسروں کا ہمدرد نہیں ہو سکتا ہے امام الختبی رحم اللہ مزید فرماتے ہیں وَقَوْلُهُ فَأَكْفِر مَا <أَحَا> کہتے مزید یہ کہ اس میں حدیث میں ہے کہ فک فرما <أَحَا> اس میں کیا تعلیم ہے کہتے اس کا پانی بڑھا دے سالن بناتے رہے گھر میں تھوڑا زیادہ پانی ڈال دے اس میں کہتے, الامر کہتے ہیں کہ اس میں تمبی ہے لطیف انداز میں ایک کنجوس کے لیے بھی کہ اس کا کام بھی اس سے آسان ہو جاتا ہے یعنی کنجوس ہے کہتے ہیں کہ لَيْسَ لَهُ کہتے ہیں جو بڑھانے کے لیے اس میں کہا جا رہا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے وہ مہنگا نہیں ملتا ہے پانی اس میں پانی ملانا ہے اس نے تو پانی کہاں بہت مہنگا ملتا ہے کہ خرید کے لانا پڑے گا اور بہت سارا سمندر پار جانا پڑے گا اس پانی ملانا ہے تو کنجوس بھی یہ کر سکتا ہے کہ بھائی کہاں سے لائیں اتنا ہم بڑا اتنا اپنے لیے تو بناتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا پانی ملا دے پانی مہنگا ہے پانی ملانے سے سالن کیا ہو جائے گا بڑھ جائے گا اس میں سے دے پانی بڑھا اس میں کہا کہ ولیدہ علی قلم یا کلخ او تبھی خا یہ نہیں کہا حدیث میں کہ جب تو سالن بنائے تو اس میں گوشت بڑھا یا اور اس میں کھانا اس میں بڑا غذا بڑھا دے اس کو سالن کو بڑھا دے ہر اعتبار سے نہیں بلکہ کہا صرف پانی اس میں بڑھا دے پانی تو ایسی آسانی سے مل جاتا ہے تو اس سے وہ سالن بڑھ جاتا ہے تو کنجوس کے لیے بھی آسان ہے کہتے کہ ہر آدمی کے لیے یہ آسان نہیں ہوتا ہے کہ ایک آدمی سالن میں گوشت زیادہ ڈالے اور دوسرے روازمان زیادہ ڈالے نہیں کر سکتا ہے پانی تو سب ہی بڑھا سکتے ہیں تو کنجوس بھی یہ کر سکتا ہے تو اس میں یعنی حکمت کیا ہے پانی کا ذکر کیوں کہا گیا پانی کا ذکر کیوں کیا گیا تاکہ ایک سخی تو سخی کنجوس آدمی بھی اس پر عمل کر سکے ابو رضی اللہ تعالیٰ سے ایک دوسری حدیث میں ہے کہتے ہیں کہ ان خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم میرے خلیل میرے بہت ہی قریبی دوست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس بات کی خاص تقید کی مجھے وصیت کی کیا کہا ادا تبخت مرپَن فک پھر ماں جب تو سالن بنا اپنے گھر میں تو اس کا پانی بڑھا دے یعنی شوربا اس کا بڑھا دے منظور اہل منجی رانک اور اپنے پڑوس کے گھروں میں ان کا خیال رکھ دیکھ منہا بیماروف اور یہاں پہ کیا ہے فاصب ہوں مینہ بھی معروف بہتر طریقے سے ان کو پہنچا یعنی کہ آپ پڑوس میں دے رہے کھا خوش رہو اس طرح سے آدمی کا ہے احسان ہے لوگوں کے اوپر کبھی کھایا نہیں ہوگا زندگی میں تم نے کیا تمہارے خاندان نے بھی نہیں کھایا ہوگا آج ایسا کھانا دیتا ہوں نہیں یا آپ اس کو پہنچائیں اور باہر چوک میں ہو یا کہیں اور میں ملے میں نے جو بھیجا تھا وہ کھایا کہ نہیں کھایا چار آدمی میں آپ پوچھ رہے نہیں بلکہ آدمی احسان ایسے طریقے سے کرے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان میں ہو اللہ اس کو جانتا ہو اور اس کی عزت نفس کا لحاظ آپ رکھے آپ ایسے انداز میں دے رہے مسئلہ دیکھیے ٹھیک سے بنا کہ نہیں بنا معلوم نہیں لیکن سوچا اپ کو بھی پہنچا دوں ہمارے گھر میں بہت دنوں بعد بنا ہے لیجی کھائی اپ کہ سوچا اپ کو بھی شاید پسند ا جائے اس کا اکرام رکھیں یہ نے بتا کہ تم کو ضرورت تھی اس لیے میں نے دیا یہ بتائیے کہ یعنی شاید اپ کو پسند ائے نا کھائی دیکھیے بتائیے کیسا بنا ہے تو اس طرح سے اس کا اکرام بھی ہوگا اور اس کو کو ذلت محسوس نہیں ہوگی ایک مسلمان جب کرتا ہے تو اس انداز میں کرتا ہے کہ جس جس پر احسان کیا جائے وہ زلی اللہ یہ بھی بہت, بہت بہت یعنی اس حدیث میں اس بات کی تلقین ہے کیا کہا ہوں منہا بے تو اس کو معروف طریقے سے بہتر بھلے انداز میں بھلے سلیقے سے اس کو یہ چیز بہت بڑی ہے امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے حدیث نمبر دو ہزار چھ سو پچیس علامہ المناوی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ قال یعنی علامہ عراقی کا امام علی عراقی کا قال ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں الی یتو الحمی المقبوقی المشوی لمومل انتفاق کہتے اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ پکا ہوا گوشت افضل ہے بھونے ہوئے گوشت سے یعنی سالن جو منایا جاتا ہے لذت کی بات الگ ہے یا منفاد کی بات ہو رہی ہے تو کہتے ہیں کہ اس میں اس حدیث میں دلیل ہے کہ جو پکا ہوا ہے یعنی سالن جو ہے یہ افضل ہے بھونے ہوئے گوشت سے یہ اللہ عراقی کہہ رہے ہیں لن ہو لئی تھی اس لیے کہ اس میں فائدہ یہ ہے کہ وہ گھر والوں کے لیے بھی ہو جاتا ہے اور پڑوسیوں کے لیے بھی ہو جاتا ہے وہ لے انا ہو یو جلفی فریدو افضل طعام اور کہتے ہیں کہ اس میں مزید یہ ہے کہ اس میں روٹی کے ٹکڑے کر کے آپ ڈال دیں تو اس سے کیا بن جاتا ہے سرید بھی بن جاتا ہے جو کہ افضل التعام ہے سارے کھانوں میں سب سے افضل کھانا کون سا کہ سالن بنائیں اور سالن میں روٹی کے ٹکڑے کر کے ڈالیں تو کہتے ہیں کہ بھونے میں گوشت میں تو یہ بن نہیں سکتا ہے سالن میں ہو سکتا ہے تو کہتے, لئے افضل اور کہتے اس حدیث میں اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرنے کی تلقین ہے اور اس کے مستحب ہونے کا بیان ہے اور اس حدیث میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ یہ ایک اچھی چیز ہے کہ انسان اپنے کھانے میں سے کچھ حصہ اپنے پڑوسی کو بھی بھیجے فید القدیر میں اللہ منوی نے یہ بات کہی ہے تو دیکھیے ایک حدیث ہے چھوٹی سی حدیث ہے لیکن کتنی ساری باتیں اس سے علماء مستمد کرتے ہیں اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اپنی عقل پر اعتماد نہ کریں دین کے سیکھنے اور سمجھنے کے لیے وہ قرآن کی تفسیر کے لیے احادیث کی شرح کے لیے ہمیشہ اہل علم کی طرف رجوع کرے آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا ان کے آتا ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے یا حادث میں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ اور دین اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی گہری سمجھ عطا فرماتا ہے تو یعنی احادیث کے سمجھنے میں صلاف اہل علم کی طرف رجوع کرنا قابل اعتماد اہل علم کی طرف رجوع کرنا یہ بہت ہی سمجھداری کا کام ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں آ, یہ حدیث نمبر گیارہ تھی اب ہم حدیث نمبر بارہ کا مطالعہ کرتے ہیں جو کہ بڑی حدیث ہے چار باتیں یا پانچ باتیں اس میں ہیں حدیث کے کی الفاظ کیا ہیں ہے قرآن ابی ہو رہی رتر ابی ہو رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نفس الله عنه قربتا من قرب يوم القيامه ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه اخرجه مسلم بہت پیاری حدیث ہے اور نے کہا کہ اس میں بہت بڑی بات ہے اب بہت ساری خیر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی حدیث میں جمع کر دیا ہے. کیا چیز ہے یہ اس حدیث میں احسان کی تلقین ہے احسان کی تعلیم ہے ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نفس عن مؤمن جو کسی مومن سے ہلکا کر دے قرب من قرب دنیا دنیا کی تنگیوں میں سے پریشانیوں میں سے کسی پریشانی کو نہ فصلن قرب من قربی ام القیام اللہ تعالیٰ قیامت کی تنگیوں پریشانیوں میں سے قربہ آئے گا آگے قیامت کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی اس سے ہلکی کر دے گا من یس سر محسرین یس سر اللہ علیہ دنیا وال اور جو کسی قرض دار یا قرض میں ڈوبے ہوئے شخص سے آسانی کر دے اس کے لیے آسانی پیدا کر دے اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے لیے دنیا و آخرت میں آسانیاں آسانی پیدا کر دے گا من ست ارا مسلم سترا اللہ حفیع دنیا جو کوئی کسی مسلمان کے ایپ پر پردہ ڈال دے اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں اس کے ایپ پر پردہ ڈالے گا اللہ حفیع اون ماںد فی اون عقی اللہ تعالی بندے کی مدد پر ہوتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد پر جب تک بندہ اپنے بھائی مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہے اللہ ابھی اس کی مدد کرتا رہتا ہے اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے تو چار باتیں اس حدیث میں بیان کی گئی ہیں جن پر چار وعدے اور اس سے ایک اور اصول ہم کو معلوم ہوتا ہے جو اخیرا ہم دیکھیں گے پہلی چیز کیا ہے من نفس عن مؤمنین بچن من قرب دنیا فص اللہ عن قربت من قرب یومر کیا یہاں پر تنفیس القرب یعنی قربہ اس کا ذکر ہے کہ تنفیس کس کو کہتے ہیں شیخ البسام کہتے ہیں نفسا من تنفیس القناک کہتے فسا کا مطلب کیا ہے جیسے کسی کا گلا گھٹ رہا ہو سانس نہیں لے پا رہا ہے تو اس کو حا... مطلب کھلا کر دیا جائے کہ وہ سانس لے سکے کسی کو گھٹن ہو رہی ہے کسی بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہے یا اس کو کسی اعتبار سے گھٹن ہو رہی ہے اس گٹن سے نکالنا یہ کیا ہے تنفیس ہے دنیا کی پریشانی میں گلا گٹ رہا ہے تنفیس میں کیا ہوتا ہے آدمی نے راحت کا سانس لیا تو آدمی کیا ہوتا ہے ٹھنڈا سانس لیا آرام سے اب فری ہو گیا مصیبت سے جب آدمی نکلتا ہے تو اس کی سانس صحیح ہو جاتی ہے تو کہا کہ جو آدمی کسی انسان کو گھٹن سے نکالے پریشانی سے نکالے مصیبت سے نکالے اس کی مصیبت ہلکی کرے یا له کہتے ایک آدمی سے تنگی کو دور کر دینا کہ وہ سکون کا سانس لے سکے یہاں یہ مراد ہے علامہ مبارک پوری رحم اللہ فرماتے ہیں شیخ عبدالرحمان مبارک پوری تحفظ الحودی میں جو کہ سنن اتمدی کی بہت ہی عمدہ شرح کہتے ہیں قربتن کہتے ہیں فلتمن القرب وحی الخصلت التی یوحژن بحا و جما قربن کہتے ہیں کہ قربہ کس کو کہتے ہیں کسی قربہ کو دور کر دے قربا کے معنی کیا ہے کہتے ہیں کہ فعلت من القرب یہ کرب سے لفظ بنا ہوا ہے فو اللہ کے وزن پر ہے کہتے ہیں اس سے مراد وہ خصلت ہے جس سے انسان کے دل کو دکھ ہوتا ہے غم میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے تو ایسی چیز جو انسان کو غمگین کرتے ہیں اس کو قربہ کہتے ہیں اور اس کی جمع قرب ہے شیخ عبداللہ الفوزان کہتے ہیں منحط میں کہتے ہیں شیخ عبداللہ الفوزان کہ قربہ کی اصل کیا ہے یعنی آپ نے کیا کرنا ہے کہتے ہیں کہ قربہ کا مطلب یہ ہے کہ قربہ کسی کو ہٹا دے کسی کی تو مراد کیا ہے ایسی چیز جو ماں نفس انسان کے دل کو فکر میں ڈال دے اور غم مل اور اس کے قلب کو غمگین کر دے اس کے جی میں انسان کے یعنی وہ فکر پیدا کرے آدمی ٹینشن میں رہے اور آدمی کو دکھ ہوتا رہے ایسی چیز کو قربہ کہتے ہیں یعنی کسی انسان کے فکر و غم کو دور کرنا کہ وہ راحت کی سانس ملے کئی کچھ کتنی ساری چیزیں ہو سکتی ہیں بیماری کے اعتبار سے ہو یا کسی قرض کے اعتبار سے ہو یا فقر و فاقے کے اعتبار سے ہو یا کسی پریشانی کے اعتبار سے ہو تو ایک انسان پریشان حال ہے اس کی کسی چھوٹی سے چھوٹی پریشانی کو بھی اگر آدمی دور کر دے تو حدیث میں کیا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی قیامت کے دن کی تکلیف کو تنگی کو پریشانی کو دور کرے گا علامہ ثنانی کہتے ہیں اللہ حدیث مسائل اس حدیث میں کئی مسائل ہیں جن میں سے ایک بات کیا ہے اللہ فویل جو ان کا جن میں سے ایک یہ ہے کہ اس بات کی فضیلت اس حدیث میں ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی پریشانی کو دور کرے کیسے کہتے مثلاً اما برقا مالی ہی اپنے مال میں سے اس کو کچھ دینا ان کا نت ہو من حاجتی اگر اس کی پریشانی حاجت مندی کی وجہ سے ہو وہ ضرورت مند ہے اپنے مال میں سے کچھ دو کہ اس کی تکلیف دور ہو جائے ضرورت پوری ہو جائے او بدل لی جاہی ہی فی طلبی ہی طلبی ہی من غیر ہی او کر یا اپنے اثر سے وہ کسی کو کچھ دلا دے بھئی آپ کے پاس نہیں ہے لیکن آپ کا اثر ہے لوگ آپ کی بات مانتے ہیں تو مالدار لوگ آپ کی بات سنتے ہیں سفارش کر دو کہ فلا کا تعاون کر دو پریشان حال ہے یہ بھی اس میں شامل ہے اور او قرض ہی ٹھیک ہے آپ نے اس کو دیا نہیں یا دلایا نہیں بطور ہدا دیا آپ قرض دلا سکتے ہو کہ کم سے کم اس کی مصیبت تو ٹلے حال میں بعد میں جا کے قرض لوٹانا ہے اس کو تو چاہے عقا ہو یا پھر قرض ہو اس کے ذریعے سے اس کی فائنینشیل ڈیفیکلٹی کو آپ دور کریں معاشی تندی کو پریشانی کو دور کریں کہتے ہیں و ان كانت كربته من ظلم ظالم له اگر اس کی تکلیف پریشانی کسی ظالم کے ظلم کی وجہ سے ہے فرجها بالسيف رفعها عنه او تخفيفها یہ کوشش کریں دور دھوپ کر کے اس, کی, اس ظالم سے اس کو आजाद کراے اس ظالم کو روک دے یا تو اس کو یعنی پوری طرح سے اس سے یعنی بچا لے یا کم سے کم اس کی تکلیف کو کم کر دے. تو یا تو پورا اس کو مصیبت سے نکالے یا کم سے کم اس کی تکلیف ہلکی ہو جائے یہ بھی اس میں آتا ہے وہ ان کا نہ قربت ہو پریشانی اگر مرض کی ہے بیماری کی ہے بیماری کی وجہ سے اگر پریشان ہیں نہ ان کا نہ لدئی ہی او طبیب بن ہو کہ اپنے پاس سے اگر اس کے پاس دوا ہے تو اس کو دوا دے, دے. یا پھر کسی طبیب کے ذریعے سے اس کا علاج کروائے یہ بھی اس کی قربہ اس کی مصیبت دور کرنے میں آتا ہے کہتے وہ بال جمل تفریحی کہتے کل حال مصیبت دور کرنا ایک بہت بڑا وسیع میدان ہے وسیع باب ہے یعنی بہت ساری چیزیں اس میں آتی ہیں کوئی ایک بات تھوڑی نہ آئے گی اس میں فعین ہو یش مالوزی ہو کہتے ہر پریشانی جو کسی بندے پر آئے اس کو یا تو ہٹانا یا تو اس کو ہلکا کرنا اس میں شامل ہے چاہے کسی بھی اعتبار سے پریشانی ہو تو یہ جو چیز ہے کوئی بھی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی پریشانی کو دور کرتا ہے یا ہلکا کرتا ہے اللہ تعالی قیامت کے دن کی پریشانی اس کی ہلکی کرے گا کتنا بڑا وعدہ ہے پری... قیامت کا دن ہلکا نہیں ہے بہت سخت با... معاملہ ہے لوگ گھبرا رہے ہیں انبیاء اس دن ڈر رہے ہوں گے بھائی اس دن پریشانی سے نجات دینا مصیبت سے بچا لینا ڈرنا ایک الگ چیز ہے تو اپنے طور پر ڈریں گے بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہی ہوتا ہے لیکن اللہ تعالی جس چیز سے ڈر رہا ہے اس سے محفوظ رکھے گا تو اللہ تعالی خوف سے امن میں رکھے گا کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز نہیں ہوگی جس سے ڈر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں بس کی آپ نے علی مسلمن او تقن او تک کہا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ تو اپنے مسلمان بھائی کو خوش کرے یا اس کی کسی قربہ کو کسی تکلیف کو پریشانی کو دور کر دے یا اوتخان اس کا قرض خود ادا کر دے ترد ہو جو اتنا بڑا کام نہیں کر سکتا کم سے کم اس کی بھوک تو مٹا دے بھوکا ہے کھانا کھلا دے اس کو خوش کر دینا اور اس کو اس کی تکلیف کو دور کرنا قرض ادا کرنا یا اس کی بھوک کو مٹانا اس کی اس کی اس کی بھوک میں اس کا خیال رکھنا کھلانا اس کو ابن عبد الدنیا نے اس کو قضاء الحوائج میں اور امام طبرانین القبیر میں اس کو روایت کیا ہے سیل جامع صغیر حدیث نمبر 116 تر پر شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کی تقلیف دور کرنا بہت پسند ہے اللہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان یہ حدیث دیکھئے بہت اہم حدیث ہے خاص طور سے مالدار حضرات اِنَّ لِلَّهِ اَقْوَامًا اِخْتَصَهُمْ بِالنِّعَمِ لِ اللہ کے بندوں میں سے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالی چن لیتا ہے اپنی نعمت عطا کرنے کے اعتبار سے سارے بند سب کو تو نہیں دیتا ہے ویسا کچھ لوگوں کو خاص طور سے اللہ اپنی نعمتیں عطا کرتا ہے کیوں؟ <الْعِبَاد> تاکہ یہ اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچائے ان کے پاس دیتا ہے تاکہ بندوں کو دے اللہ تعالیٰ بہت ساری نعمتیں براہ دیتا ہے بارش برسانہ ہوئے چلا بعض نعمت اللہ بندوں کے ذریعے سے بندوں کو دیتا ہے یہ ان کا شرف ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کے پاس دیا کہ تم دو اختصہم بالنعم لیمنافع لباد یقرہم فیہا ما یوزلونہا اللہ تعالی وہ نعمت انہی کے پاس رکھتا ہے جب تک وہ ان میں سے دوسروں پر خرچ کرتے رہتے ہیں فَإِذَا مَنَعُوهَا نَزَعَهَا مِنْهُمْ فَحَوَّلَهَا إِلَىٰ غَيْرِهِمْ جب ان کو روک کے رکھنے لگتے ہیں اپنے ہی پاس رکھنے لگتے ہیں دیتے نہیں حقداروں کو تو اللہ تعالیٰ ان سے ہٹا کر دوسروں کو دے دیتا ہے امام تبرانی نے الکبیر میں اس کو روایت کیا ہے اور صحیح ترغیب میں حدیث نمبر دو ہزار سو سولہ پر شیخ الابانی نے کہا کہ حدیث حسن لغیر ہی ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے اور اس معنی میں اور بھی حدیث آئی ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات اللہ رب العالمین بندوں کو نعمت عطا کرتا ہے اس لیے کہ وہ دوسروں پر خرچ کریں اور ثواب کے حقدار بنیں اور احسان کے ذریعے سے سماج میں اللہ ان کو عزت اور ناکامی دیتا ہے اس کی چاہ ان میں نہ ہو لیکن اللہ اس کے ذریعے لیکن بندہ اگر روک کے رکھے میں میں, میں, میں میرا, میرا میرا میری ضرورت اگر اسی میں پھسا رہے اللہ تعالی اس سے ہٹا کے کسی اور کو دے دیتا ہے اللہ تعالی اس سے ہٹا کے کسی اور کو دیتا ہے ایسے لائق انسان کو جو اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی ضرورت کا خیال رکھے لہذا جس کے پاس اللہ نے کچھ دیا ہے وہ سوچے نمبر دو دوسری چیز کیا حدیث میں وہ کسی قرض میں ڈوبے ہوئے انسان پر آسانی کر دے اللہ تعالی اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا تکلیف ہٹانا وہاں آسانی کر دینا اللہ آسان کرے گا آخرت میں بھی دنیا میں بھی آسان کس پر جو کسی قرض میں ڈوبے انسان کو کو کے لیے آسانی کرے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بھی فرماتا ہے وہ ان کا نظو صرت ان فنا ویرا اگر کوئی آدمی قرض قرض دار ہے وہ تنگی میں ہے تنگی میں ہے دینے کی صلاحیت استدادی اس کے پاس نہیں ہے تو فرمات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فنا ویرتھن علامۂ تو قرض خواہ کو چاہیے جس نے قرض دیا ہے اس کو چاہیے کہ اس کی آسانی تک کے لیے اس کو مہلت دے اس کے لیے دینا ممکن ہو جائے ایسے وقت تک اس کے لیے مہلت دے فاض العلماء نے کہا کہ یہ واجب دے. یہ نہیں کہ آدمی پیسے رکھتا ہے کھاتا پیتا سب کچھ کرتا ہے اور قرض دیتا ہی نہیں اور عالم فضولیات میں خرچ کرتا رہے نہیں ایسے کو پکڑا جائے گا قاضی صاحب پکڑیں گے ایسے کو لیکن ایک آدمی واقعی اس کا سارا مال چوری ہو گیا گھر جل گیا اور قرضے اس کے پر تھے حالات ایسے سماجی حالات بگڑ گئے سیاسی حالات بگڑ گئے معاشی حالات میں کاضی کہ نہیں اس کو اتنی محلت دی جائے اور تم ابھی سے نہیں لے سکتے تم کو بعد میں دینا لینا پڑے گا کیونکہ اس کے پاس ہی نہیں وہ ان کا اگر تم صدقہ کر دو پورا تھوڑا قرض اپنا اسی پر صدقہ کر دو چھوڑ دیا میں نے لے لے اپنی طرف سے چھوڑ دو اس پر تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم اگر تم رکھتے ہو تمہیں علم ہے تو دیکھو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے کہ علم کا تقاضا ہے کہ انسان یہ کرے لیکن یہ لازم نہیں ہے یہ کیا ہے خیر الرق بہتر ہے یہ نہ ہو آدمی لوگوں سے قرض لے اور یہ آیت ان کو دکھائے صحیح نہیں ہے یہ اسلامی عداد کے خلاف ہے اسلام میں قرض دار کو کہا گیا کہ تو عدا کر اور قرض خواہ کو کہا گیا قرض دینے والے کو کہا گیا کہ تو آسانی کا اس کے لئے فضیلت کی چیز ہے لیکن تیرے پر واجد ہے کہ تو قرض لوٹا ہے یہ نہیں کہ آدمی وہ ساری حدیث محلت کی قرض معاف کرنے کی لوگوں سے علاقوں کی قرض لے لے اور پھر ان کو وارٹس اپ پہ حدیثیں بھیجنے لگے دیکھو یہ حدیث ہے یہ آئیت ہے میرا قرض چھوڑ دو اس کو حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہے. اس کو چاہیے کہ وہ ادا کرے ہاں نہ کر سکتا ہو تو پھر اور بات ہے تو یہ بقرہ میں آیت نمبر دو سَسی میں اللہ نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ اور وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین کتنا سخی ہے اور کتنا یعنی بندوں کے لیے احسان کرنے والا ہے بندوں کے احسان کے بدلے اللہ احسان کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ اور وسلم میں فرماتے ان نراج ایک یادمی تھا کچھ بھی اچھا کام نہیں کیا تھا اس نے زندگی میں لم يعمل الناس۔ بس جتنا کرتا تھا لوگوں کو قرضے دیتا تھا رسولی ہی خود مسا وکورا اس کے جو کام کرنے والے اس کے پاس تھے جمع کرنے والے کلیکٹ کرنے والے جو تھے ان سے کہتا تھا کہ جب تو جائے کسی سے قرض وصول کرنے کے لیے وصولی کرنے والے کہتا تھا جو کچھ اس کے لیے دینا آسان ہو لے لے اور اگر اس کے لیے دینا مشکل ہو تو چھوڑ دے اور اس سے درگزر کر اس کو مطلب زیادہ اس سے یعنی جھگڑ بگڑ مت بلکہ اس کو نظر انداز کر دے بہت ممکن ہے اللہ تعالیٰ بھی ہم سے درگزر کر دے تو اسے سے اپنا جو نکلتا ہے درگزر کر دے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر کر کے کہ اللہ کی بھی تو ہم پر احسانات ہیں جس کا ہم کو عبادت کے ذریعے سے ہم کو اللہ کے احسان کا شکر کرنا ہے ہم سے بھی تو کوتاہی ہوتی ہے اللہ کے احسانات کے بعد تو اس سے ہم کیا کریں درگزر کریں ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہم سے درگزر کا معاملہ کرے آخرت میں فلم اللہ جب اس کی موت ہو گئی تو اللہ تعالی نے اس سے کہا حل عالم تا حل قط کچھ بھلائی کیا ہے تو قال اللہ کا نہیں میں نے کچھ بھی بھلائی نہیں کیا اللہ كان ادائن فإذا بعثته قلت له ما میرے سے ہوا نہیں دنیا میں اتنا میں کرتا تھا کہ میرے پاس جو آدمی رکھا ہوا تھا نوجوان اس کو بھیجتا تھا جب کلکٹ کرنے کے لیے وصولی کے لیے اس کو بول کے بھیجتا تھا جا اور جتنا ہو سکتا لینا آسانی سے دے سکتا ہو تو لے لی لینا لیکن زبردستی چھیننا نہیں تنگ ہو تو نظر انداز کر دینا اس کے لیے اگر تنگی ہو نظر انداز کر دینا کتنا بہت ممکن ہے اللہ تعالی ہمارے ساتھ کا معاملہ کر دے تو اس طرح سے اس کو بول کے بھیجتا تھا اتنا اچھا کام میں نے زندگی میں کیا باقی تو مجھ کو کچھ یاد نہیں آتا میں نے کچھ اچھا کام کیا کیسا پاپ انسان ہوگا لیکن دیکھیں ایک کام اس کے پاس تھا یہ مطلب نہیں کہ توحید نہیں تھی وہ تو پکڑ کے چلیں گے ہم اس لیے کہ مسلمان ہی تھا وہ, وہ تجا کہ میں کہتا تھا کہ اسے درگزر کا معاملہ کر لاء اللہ یہ تجا وزان بہت ممکن ہے اللہ ہم سے درگزر کرے قال اللہ تعالیٰ کا تجاوز کا اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا ٹھیک ہے میں نے بھی تج درگزر کا معاملہ کیا میں نے تجھ درگزر کا معاملہ کیا اللہ نے معاف کر دیا اس کو اس کئی باتیں ملتی ہے اس حدیث میں کئی باتیں ہم گفتگو کر سکتے ہیں وقت ہمارے پاس نہیں ہے لیکن ایک بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر سخی سے زیادہ سخی ہے ہر درگزر کرنے والے سے زیادہ درگزر کرنے والا بندہ ایک گناہ بندہ بھی جب اللہ سے حسن زن رکھتا ہے اور کچھ بھلائی کرتا ہے دیکھیں اس نے بھلائی کر کے گمان اچھا رکھا اللہ سے کہ کسی نیکی کے بنیاد پر اللہ سے درگزر کیا اور گزر کی امید اللہ سے رکھی اللہ بھی کسی نیکی کو ضائع نہیں کرتا اور اس کے گمان کے مطابق اللہ نے بھی اس کو معاف کر دیا تو معاف کر رہا ہے تو میں تو اس کو معاف کروں گا میں تجھ سے بڑھ کے ہوں تو میں زیادہ حقدار ہوں مافی کرنے کا معاف کرنے کا تو اس حدیث کو امام بخاری مسلم نے بھی روایت کیا لیکن الفاظ نسی کے ہیں بخاری میں حدیث نمبر 3480 مسلم میں 1562 اور نسی میں 4694 پر یہ حدیث موجود ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من انظر معصراً كان له بکل یوم صدقاہ جو کسی کو قرض دے ایک محلت کے لیے تو ہر دن کے بدلے اس کے لیے کیا ہیں؟ ہر دن کے بدلے اس کے لیے صدقے کا ثواب ہے ہر دن صدقے صدقے کا ثواب جمع ہوتا رہے گا جتنے بھی لِهِ لَهُ صدقہ اور جو آدمی میاد پوری ہونے کے بعد بھی محلت دے بھائی چھ مہینے میں واپس دوں گا چھ مہینے تک ایک صدقے کا ثواب ملتا رہے گا لیکن چھ مہینے ہونے کے بعد مزید اگر مہلت دے تو جتنا پیسہ دیا تھا جتنا اس نے قرض دیا تھا اتنا صدقہ دینے کا ہر دن ثواب ملتا رہے گا اس حدیث کو امام احمد ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے سیر جامع صغیر حدیث نمبر 6108 اور الفاظ ابن ماجہ کے حدیث کیا اور حدیث صحیح ہے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ اور فرماتے من او اللہ حفیع جو آدمی کسی قرضدار کو یعنی محلت دے یا اس سے قرض کو معاف کر دے اس سے قرض کو کر دے چھوڑ دیا تیرا قرض یا پھر محلت مزید دی اس کو کہا کہ عد اللہ اللہ حفیع دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سائے میں اس کو جگہ دے گا ایسا دن جس میں کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن اللہ اس کو راحت دے گا اس نے اس کو راحت دی اللہ اس کو راحت, دی اس کو راحت دے گا تو یہ حدیث امام مسلم نے روایت کی حدیث نمبر تین ہزار تو یہ فضیلت ہے قرض دار کو مہلت دینے کی یا اس سے اس کے لیے آسانی پیدا کرنے کی آسانی پیدا کرنے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں تیسری بات حدیث میں کیا ہے من ست ارا مسلم اللہ پھر دنیا والآخرہ جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا یعنی کسی مسلمان کا عیب اس کے سامنے آ جائے اور وہ اس عیب کو چھپا لے اس پر پردہ ڈال دے اس کو نشر نہ کرے لوگوں میں اس کی بے عزتی نہ کرے فقیحت نہ کرے تو اللہ تعالی سطار اللہ پھر دنیا والرا نہ صرف آخرت میں بلکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کے عیب پر پردہ ڈالے رکھے گا تو اس کی عزت خراب نہیں کرے بچا لے اللہ اس کی بھی عزت خراب نہیں ہونے دے گا اس کی بھی عزت بچائے گا تو یہ جو چیز ہے یہ بھی حدیث میں بیان ہوئی تیسری چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جسے آپ فرماتے ہیں من غسل علیہ غفر اللہ نے مر رہا جو آدمی کسی میت کو غسل دے اور اس کے ایب کو چھپا جائے اس کے ایب کو چھپا دے مثلاً کسی کو غسل دیا اور پاکانہ کر دیا تھا اس نے مرتے وقت میں جس میں گندگی تھی بدبو آ رہی تھی یا کوئی ایپ جس میں دیکھا اس نے اب لوگوں میں بیان کرتا پھر تھا بھائی اعزاز غسل دیا ایسا ایسا ہوا تھا آپ اس کا ایپ کیوں بیان کرے لوگوں میں آپ نے غسل دیا آپ اس کے ایپ کو چھپائیے اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے کہ ایپ دیکھ کر بھی چھپا دیا اس نے فقت جو کسی کو غسل دے میت کو اور اس کے ایپ کو چھپا لے غفر اللہ اربعین مرہ اللہ تعالیٰ چالیس مرتبہ اس کی مفرت فرماتا ہے اللہ تعالی اس کی خوب خوب مکررت فرماتا ہے۔ 40 عربی اربع زبان میں 40 یا اسی طرح سے 70 ہے یہ کثرت کے لیے بھی اتا ہے۔ اللہ بہت مکررت کرتا ہے اس کی۔ امام حاکم نے اس کو روایت کیا ہے اور صحیح ترغیب میں حدیث نمبر 3492 پر شیخ البانی اس کو صحیح کہا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ستر عورۃ اخی المسلم ستر الله عورته یوم جو اپنے مسلمان بھائی کے ایب کو چھپا دے اور ایسی چیز جو اس کی بالکل شرم والی ہے کہ شرمندہ ہو جائے اگر لوگوں کے سامنے آ جائے تو اپنے مسلمان بھائی کی کہ ایب پر پردہ ڈال دے سطم القیامت اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی یعنی ایب کو چھپا دے گا من کا شفت اقیل مسلم لیکن جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کے ایب کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو لوگوں کے سامنے کر دے گا یہاں تک کہ وہ گھر میں بیٹھا ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ گھر میں بٹھا کے سامنے اس ذلیل کرے گا بے عزت کرے گا آج واٹس ایپ کے دور میں غور کریں اس کے اوپر آدمی بیٹھے بیٹھے واٹس ایپ کے اوپر اور یوٹیوب پر اور فلاں فلاں اس میں آدمی لوگوں کے بارے میں کیا کچھ کہتا ہے اور کی بات نہ ہوتی ہے. لوگوں کے بارے میں بہت ساری باتیں آج, آج عزتیں اچھالنا بہت آسان ہو گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ گھر میں ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ ساری دنیا میں اس کی بےزتی کر دے گا تو یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے اور صحیح ترغیب حدیث نمبر دو تین سو اور سیاح میں دو تین سو اکتالیس پر شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کی شرافت ہے کہ وہ لوگوں کے ذاتی عیوب کو دیکھ کر ان کو عام کرنے کی بجائے نشر کرنے کے بجائے اپنے دل میں چھپائے رکھے ہر انسان عیب دار ہوتا ہے کس میں عیب نہیں ہوتے ہیں کون ہے ایسا جو عیوب سے پاک ہو اللہ رب العالمین ہے جو تمام عیوب سے پاک ہے اللہ کے انبیاء ہوتے ہیں جو سارے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں لیکن ہم لوگ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ برائی ہم میں ہر انسان میں ہوتی ہے ایک مسلمان کو یہ اخلاق بتایا گیا ہے کہ جیسے اللہ نے تیرے ایوب پر پردہ ڈالا ہے تو بھی دوسروں کے ایوب پر پردہ ڈال اللہ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے تیر ایوب پر پردہ ڈالنے والا لیکن اگر بندہ اس کے بالعکس کرے وہ دوسروں کے ایوب کو لوگوں کے سامنے بیان کرے تاکہ اس کی بےزتی ہو اللہ رب العالمین بھی اس کے بدلے میں اس کے ایوب کو لوگوں کے سامنے کر دیتا ہے اور یہ چاہے چھپ چھپا کے بیٹھا ہو تب بھی اللہ اس کو ذکیر کرتا ہے تو یہ بہت بڑی چیز ہے جس کو ہم کو اس دور میں خاص طور سے یاد رکھنا ہے جس میں عزتیں اچھالنا بہت آسان ہو گیا ہے اور درر بہت وسیع ہو گیا ہے پہلے آدمی کہاں گھوم سکتا تھا لوگوں کی بےزتی کرتا ہوا یہاں گیا پورے گاؤں میں بےزتی کی دس لوگوں سے پچاس لوگوں سے ملاقات کی اور بتا دیکھو فلانے کا یہ حال ہے فلاں کا بیٹے کا فلاحے کی بیٹی کا فلانے کا بیوی کا فلاں آج کتنا کیا ہے یا دینی اعتبار سے یا دنوی اعتبار سے تہمتیں لگانا خود بھی دینا بعض اوقات تو اروب ہوتے بھی آدمی اپنی طرف سے گھڑ کے اپنی دشمنی نکالنے کے لیے لوگوں کے اوپر تومتیں لگاتا ہے اللہ بخشتا نہیں ہے چھوڑتا نہیں ہے. اس کی سزا دنیا بھی ملتی ہے آخرت میں تو ہے ہی ہے آدمی کو چاہیے کہ جیسے اپنی عزت کا خیال رکھتا ہے دوسروں کی عزت کا بھی خیال رکھے تو اس حدیث میں بات ہے انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں نماز کا وقت یہاں پر ہو گیا ہے نماز کے بعد اس حدیث کا بچا ہوا حصہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے بہت پیارا واقعہ ایک پیاری حدیث اس کے بعد انشاءاللہ شاء آئے گی صحابی کا عمل بہت بڑی چیز ہے صحابہ حدیث کے کتنے حریص تھے انشاءاللہ ہم نماز کے بعد اس کو دیکھیں گے اقول اکو الحادا وسطی و رکمۃ اللہ, خیر، اللہ خیر شیخ. السلام علیکم وحت وبرکہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ قبض کے کہ ہم ساتھیوں کے سوالات تھے آپ سے ایک گزارش یہ تھی کہ چونکہ اب اشجا شروع ہونے والا ہے ہو سکتا آج ہی چاند دکھے سعودی عرب میں تو اس متعلق کچھ اہم نصیحتیں اور بال ناخن کاٹنے کے متعلق بھی کچھ اہم نصیحتیں کر دیجیے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ وباب سوال یہ ہے کہ شروع کے جو دس دن ہیں ان کی فضیلت کیا ہے اور ان کے تعلق سے کچھ احکام اگر مناسبت سے بیان کر دیے جائیں تو بہتر رہے گا تو دیکھیے اشر جو بڑی فضیلت ہے اللہ رب العالمین نے فلاں کریم میں اس کی قسم کھائی ہے وہ الفجر ولی اشر قسم فجر کی اور قسم ہے دسراطوں کی دس راتوں سے مراد یہاں پر جو شروع کے ایام ہیں جیسا کہ تجمان قرآن مبصر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفصیل کی ہے اور دیگر مفسرین نے بھی جمہور کے نزدیک سے مراد دلہجا کی دس راتیں یا دس دن ہیں اور یہ انداز ہے کبھی رات بول کر کے دن مراد لے جاتا ہے کبھی دن بول کر کے راتیں مراد لی جاتی ہیں یہاں پر لیال ازل سے مراد کیا ہے دلہجہ کے شبو کے دسیام ہیں اور اللہ کے قسم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیس ہے ابز ایام الدنیا ایام الاشد اس روایت کو امام علامیہ رحمۃ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے اقبار کی روایت ہے اور غالباً ابن اقبام کی بھی ہے تو اس کو انہوں نے صحیح قرار دیا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی دن ہیں ان دنوں میں سب سے افضل دن کون سے ہیں دلحجہ کے شروع کے دس ایام ہیں اس طریقے اسلام ابن تعمیریہ رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے کہ دنوں میں سب سے افضل دن دلحجہ کے شروع کے دس ایام ہیں اور راتوں میں سب سے افضل راتیں ماہ رمضان کی آخری دس راتیں ہیں جن میں تاپ جن جسم قدر آتی ہے جن میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل فرمایا تو راتوں میں سب سے افضل راتیں رمضان کی آخری دس راتیں ہیں اور دونوں میں سب سے افضل دن کے شروع کے تصدیق ہیں اور قربانی کا دن بھی سب سے افضل دنوں میں ایسے آتا ہے جی جیسا کہ اللہ کے سوال صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان دنوں کے اندر کچھ اعمال ہیں جن کا کرنا ہمارے لیے بےحد مسنون ہے اور ہر نئے کام کام کرنے کی فضیرت بیان کی گئی اللہ کے سوثم کے حدیث ہے کوئی دن ایسا نہیں جن میں نیکام کرنا اللہ کو ان تزموں سے زیادہ بہتر ہو کسی نے سوال کیا کہ اللہ کی رام اجہاد کرنے سے بھی زیادہ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اللہ کی رام اجہاد کرنے سے بھی زیادہ مگر ایک ایسا آدمی جو اپنی جان اور مار لے کر کے نکلے واپس نہ آئے سے بخاری کی روایت ہے سے معلوم ہوا علم السوال نیک عمل جسے بھی شریعت میں نیک عمل کہا گیا ہے وہ سب کے سب ان دنوں میں کرنا بڑی ہی والا عمل ہے نیک کمال میں قرآن کی تلاوت ہے ذکر و اذخار ہے اور اس طریقے سے غریبوں کی مدد ہے لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنا ہے اور سرا رحمی کرنا اور خرچ کرنا اور اس طریقے سے جو بھی نیک امال ہیں جن کو قرآن و حدیث کے اندر نیک عمل کہا گیا ہے وہ تمام اعمال ان دنوں میں کرنا انسان کے لیے حجر و ثواب کا باعث ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ان دنوں میں نیک امال کرنے کو افضل قرار دیا ہے تاکہ ہمارے گناہوں کی مغفرت ہو اور اللہ رب العالمین ہماری نفرت ہمائے کچھ اعمال ایسے ہیں جن کی خصوصیت کے ساتھ کرنا کا حکم ہے ان میں سے ایک تو حج اور عمرہ ہے حج کرنا ہے کیونکہ بری دنیا کے لوگ انہیں دنوں میں حج کرتے ہیں دلجا کے, کے دلجا کی اور تاریخ حج کا ایران باندھا جاتا ہے تو یہ حج انہی دنوں کے اندر کیا جاتا ہے اور اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ جو ہے روزہ رکھنا روزہ رکھنے کی تو بڑی فضیلت ہے لیکن دلیجہ کی की تاریخ جسے عرصہ کے دن کہا جاتا ہے اس دن روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے اللہ کے سول صلی اللہ علیہ وسلم کے دی سے جو ارفا کے دن روزہ رکھتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رات سے مجھے امید ہے کہ ایک سال گشتہ اور ایک آنے والے سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے اور ظاہر بات یہاں پر مراد چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں کیونکہ بڑے گناہوں کی مغفرت کے لیے توبہ ضروری ہے تو ایک عمال میں سے روزہ رکھنا بھی ہے بلکہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ روزہ جیسا کوئی عمل نہیں ہے اب وہ اوام الباہلی صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ہمارے سے کہا کہ مجھے کچھ نئے کام کرنے کی نصیحت فرمائیے تو کہا کہ تم روزے کو لازم پکڑ لو کیونکہ روزہ جیسی کوئی عبادت نہیں ہے یعنی اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے اور ہمارے نبی نے بہت سارے صحابہ کرام کو روزے کی باقاعدہ وصیت فرمائی تھی ہر مہینے تین دن روزہ رکھنے کی وصیت تو دل ہجا کی نو تاریخ کو یا ارفا کے دن روزہ رکھنا یہ بہت زیادہ فضیلت کا حامل ہے دو سال کے گناہوں کا کفارہ ہے جو انسان اس تاریخ کو ان دنوں کے اندر جو روزہ رکھتا ہے اس طریقے سے ایک عمل اور وہ ہے قربانی قربانی جلیجہ کی دس تاریخ سے لے کر کے جلیجہ کی تیرہ تاریخ تک سورج کی غروب ہونے تک اس کا وقت ہوتا ہے جلیجہ کی پہلی دہ دہ دہ دس تاریخ کو قربانی کرنا یہ بہت زیادہ افضل عمل میں سے ہے اور اس دن سب سے بہتر عمل میں سے ہے یہ قربانی کرنا خون بہانا اور یہ سنت موقع دا ہے بعض روا दिया लेकिन واضح قرار دیا لیکن صحیح خبر ہے کہ سنت موقع دا ہے جی ہاں اور ایک طرح سے یہ شعار بھی ہے مسلمانوں کا پہچان بھی ہے اس لیے اسے عراقت کو انسان کو انجام دینا چاہیے قیمت دے دینا یہ قربانی کا بدل نہیں ہے جی کچھ لوگ اس طرح کی آوازیں اٹھاتے ہیں کہ بھائی کیا فائدہ اتنا گوشت بہانے سے خون بہانے سے یا جانور زبا کرنے سے ان کی بات بے بنیاد ہے اور حد درجہ جو ہے یہ یعنی دین سے دوری والی بات ہے یہ جی یہ مطلوب ہے کہ اس انسان خون بہائے اور خون بہا کر کے انسان اے, یہ ثابت کرتا ہے کہ اسلام کی के کے لیے اللہ کے کلبے کی بروندی کے لیے اگر ہمیں جان بھی دینا پڑے اپنا خون بہانا پڑے تو بھی ہم اپنا خون بہا دیں گے یہ اصل مقصد ہے قربانی کا इसलिए جی. تو اس لیے قیمت کبھی بھی اس کا بدل نہیں ہو سکتا اور صدقہ کرنے کا تو ہمیشہ اسلام کے اندر حکم دیا گیا ہے کیا صدقہ کرنے کے لیے ہی رہ گیا ہے کہ قربانی کے جانور نہ کیا جائے, تبھی صدقہ زکوات ہے عام زکات ہیں تحفے تحائف ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جو اسلام نے ہمیں حکم دیا کرنے کا ابھی آپ حدیثیں پڑھ رہے ہیں مسلمان کی پریشانی کو دور کرنے کے تعلق سے مال سن کی مدد کرنے کے تعلق سے کتنے اس کے فزائل ہیں کتنے اس کے یعنی منقبت ہے جو آپ حدیث کے اندر پڑھ رہے ہیں تو الحمد صدقات و خیرات کرنے کا دین میں اسلام میں ابھارتا ہے کہ سب کے ساتھ انسان بھلائی کا کام کرے معروف کا کام کرے تو ایسا نہیں کہ قربانی چھوڑ کر کے اور قیمت صدقہ کر دیں اور پھر اس طریقے سے یہ عمل ادا ہو جائے ایسا نہیں ہے کہ اللہ کسی نے قربانی نہیں کیا تو اس زمانے میں تو اور زیادہ اس کی ضرورت تھی سرکار و خیرات کی. اور زیادہ غربت تھی اور زیادہ فقر و فلاس تھا لیکن پھر بھی آپ نے قربانی کیا آپ نے جو ہے حج کیا سو سو اونٹ ذبح کیا آپ نے سو اونٹ ذبح کی جس میں ساٹھ اونٹ خود ہم نے ذبح کیا تھا جی ہاں اور چالیس اونٹ اللہ رضی اللہ امیدوار کیا جی ہاں تو یہ کہنا کہ بھائی اب زیادہ ضرورت ہے بھائی اس وقت اور غربت تھی اور زیادہ فقر و فاقہ تھا اور قربانیاں کم ہوتی تھیں اس کے باوجود بھی آپ نے قربانی کرنے کا حکم دیا بھائی فقیر انسان بھی مال جو ہے وہ کھانا چاہتا ہے گوشت کتنے ایسے ہیں گاؤں دیہات کے اندر کہ ان کو پورے مہینے نہیں ملتا ہے پورے سال نہیں ملتا ہے یا کیا نام ہے عید بقرعید کے اندر ملتا ہے یا شادی بیاہ کے موقع پہ ملتا ہے تو اس کے ذریعے سے ان کی مدد کی جا سکتی الحمد للہ تو الحمد صدات و خیرات کا حکم ہے لہذا یہ سوچ ہے دین کے اندر کہ الاحات ہے اور قربانی نہیں کریں گے یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو بدلنا ہے یہ تغیر لے حکم اللہ ہے اور ارہاد کے زمرے میں چیز آتی ہے اگر کوئی اس طرح کا ذہن رکھتا ہے اور ایسی بات سوچتا ہے بہرحال تو قربانی کرنا بھی ان دنوں کے اندر بڑی فضیلت والا عمل ہے اور جو انسان قربانی کرے جس کی طرف سے قربانی ہو جو گھر کا مالک ہے اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ چاند نظر نظور سے لے کر کہ جب تک قربانی نہ کر لے اس وقت تک وہ اپنے بال نہ کاٹے ناخون نہ کاٹے یہ جو ہے منع کیا گیا جیسا کہ اللہ کے رسول وسلم حدیث ہے اور یہ حکم صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو گھر کے مالک ہیں گھر کے ذمہ دار ہیں گھر کے دیگر افراد کے لیے نہیں ہے جسے گھر میں آپ کی بیوی ہے آپ کے بچے ہیں بیٹیاں ہیں بہنیں ہیں گھر کے دیگر افراد ہیں ان کے لیے نہیں گھر کا جو مالک ہے گھر کا جو ذمےدار ہے اس کے لیے یہ ہے کہ اس کی جب قربانی جب تک نہ ہو اپنے بال اور ناخون کو نہ کاٹے ہو یہ ہمارے بل نے وہ سے بنا فرمایا تو یہ آنے والا جو دن ہے بڑی فضلت کا دن ہے اللہ فرماتا رحمۃ اللہ حافظ معلومات معلوم دنوں میں اللہ کا ذکر کرو تو اللہ جو معلوم دن ہیں وہ قربانی یہ شروع ذلیجہ کے دس ایام ہیں جن دنوں میں ذکر کرنے کا تحریر کرنے کا تقبیر کرنے کا اور حمد کرنے کا ان تمام چیزوں کا جو ہے کی فضیلت ہے عبد الحران رضی اللہ عنہ تعالیٰ تقبیر پکارتے تھے جی ہاں تو یہ کچھ اعمال ہیں جو ان دنوں میں کرنے کی فضیلت آئی. اور ان دنوں کی فضیلت دس دنوں کی شریع زیادہ ہے جیسا کہ حافظ نظر رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ ان دنوں کے اندر سارے اعمال اکٹھا ہو جاتے اسلام کے سارے جو ارکان ہیں اکٹھا ہو جاتے اور دنوں میں نہیں اکٹھا ہو پاتے جیسے حج جو ہے آپ رمضان میں نہیں کر سکتے حج جو ہے آپ رمضان میں نہیں کر سکتے لیکن آپ زلیجہ کے شروع کے دس دنوں میں ہی حج کی یعنی آٹھ تاریخ سے حج شروع ہوتا ہے جی ہاں تو روزہ بھی بڑی فضیلت ہو آگے اس کے اندر قربانی بھی انہیں دنوں میں انسان کرتا ہے قربانی زلیجہ کی دس تاریخ سے اور تیرہ تاریخ تک کی جاتی ہے تو چونکہ یہ سارے اعمال اور عبادات ان دنوں میں اکٹھا ہو جاتے ہیں اس لیے ان دنوں کی بڑی فضیلت ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان دنوں سے فائدہ اٹھانے کی اور ان دنوں کے اندر کثرت سے لے کے کرنے کی اللہ آمین اور اس پر اور اور بلند جاتے ہیں کیا یہ حدیث صحیح ہے یا بھائی ایسی حدیث نہیں آتی ہے جی ہاں جو کہ دس لاکھ گناہ معاف ہوتے ہیں اور دس لاکھ درجات بلند کے آتے ہیں یہ ہے کہ بازار میں جاتے وقت اس دعا کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے لاہد اللہ شریف لہ الملک امید و ہوا اللہ قدیر حیم اللہ کا بھی اضافہ مجھے لگتا ہے کہ شاید حدیث کے اندر نہیں ہے اللہ مجھے فی الحال ذہن میں نہیں ہے لیکن جو حدیث کے اندر ہے لاہد اللہ قدیر کا اضافہ ہے اور لا يموت، اللہ ذہن میں فی الحال نہیں ہے البتہ جو فجرت بیان کی گئی ہے سوال کے اندر یہ سب ثابت نہیں ہے جی جی فرمائیے ابھی تک تو سوال آیا نہیں لیکن میرا سوال سوال اکثر لوگ جو ہے ارفا کے, کے بہت زیادہ سوالات کرتے ہیں جو ارفا کا دن حاجی لوگ جب ارفا کے میدان میں ہوتے کیا وہ ارفا کے دن انڈیا میں بھی وہی دن رہے گا یا جو ہے نا وہاں کا ارفا کا دن الگ ہوگا ہاں دیکھیے ابھی میں دیکھ رہا تھا جو سوال اس سے پہلے آپ نے کیا ہے بازار میں داخل ہونے کی دعا تو شیخ الواز رحمت اللہ علیہ کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے یہ حدیث غیر صحیح ہے اور ہم نے اس کے بارے میں بہت پہلے جو ہے لکھا بھی ہے اور یہ کہا کہ وہ حدیث ضعیف ہے لیکن یہ ہے کہ بازار میں ذکر مطلوب ہے دعا پڑھے انسان لیکن یہ جو حدیث ہے کہ جس نے جو بازار میں داخل ہو رہی ہے حدیث صحیح نہیں ہے جی تو وبا خیم اللہ کا اضافہ ہے یا بیل خیر کا اضافہ ہے یہ جو ہے اور یہ جو فضیرت ہے تو ثابت ہی نہیں ہے اور جو بازار میں داخل ہونے کی دعا وہی ہے لا الہ الا لا شریک علا الحمد اللہ شریقہ امی تو اس طریقے انسان جو یہ دعا ثابت ہے البتہ جو ہے یہ جو اس کی فضیرت بیان کی گئی ہے کتنا زیادہ اس کے اندر عزر ہے ثواب ہے یہ بالکل صحیح نہیں ہے دیکھیے اس کے بارے میں جو ہے یہ ہے کہ چاند کا اعتبار کیا جائے گا اور جہاں چاند کے لحاظ سے جو ہوگا وہ اس پر انسان عمل کرے گا جی تو ارفا کا روزہ جو ہے اس کے لحاظ سے ہوگا چاند کے لحاظ سے جی جی چکے ہیں اور الحمدللہ رب العالمین وسلط والسلام سعید سید الانبیاء المسلیم نبینا محمد وعلی اجمعین اما بعد پچھلے مجلس میں ایک مسلمان کے ویو پر پردہ ڈالنا اس کی کتنی فضیلت ہے اس تعلق سے کچھ باتیں ہم نے دیکھی اس بات میں اور بھی احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں جن میں ایک بہت ہی پیاری حدیث جس میں ایک بہت ہی پیارا واقعہ ہے دو صحابیوں کے درمیان جسے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ علم کے کتنے حریص تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ان کے دلوں میں کتنا اونچا مقام تھا اور رجا ابن ہے کہتے ہیں ان سے روایت ہے کہتے ہیں سمے تسلم ب... آ... ابن مخلد میں نے مسلمہ ابن مخلد جو کہ صحابی ہیں ان سے سنا مسلمہ ابن مخلد ان سے سنا انہوں نے کہا بینا الین البواب کہا کہ میں مصر میں تھا اس وقت جو یعنی بواب ہوتا ہے دربان یا دروازہ پہ کھڑا ہونے والا چوکی دار یا اس طرح کا جو شخص ہوتا ہے تو وہ میرے پاس آیا اجازت لینے کے لیے یا اجازت لے کر جو آواز دی مجھ کو پکارا فکال علا کہا کہ ایک دیہاتی آیا ہے اور اونٹ پر سوار ہے اور دروازے پر کھڑا ہے وہ اجازت مانگ رہا ہے یعنی آپ سے ملنا چاہتا ہے فقول تو منس میں نے سے پوچھا کہ کون ہے آپ انصاری کہ نام بتایا اپنا کون ہیں نبی صلی اللہ علیہ صاحبی ہے انہوں نے یہ نام بتایا صحابی کہتے ہیں اشرف ہی تو علیہ فقول تو انہی او تش کہا کہ میں نے جب جہاں کے دیکھا تو میں نے پوچھا کہ آپ اوپر آؤ آو گے کہ میں نہیں آؤں یعنی ایک صحابی نے حضرت مسلمہ ابن مخلط نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا حضرت جابر ابن عبداللہ سے کہ یا تو آپ اوپر آئیں یا میں نیچے آتا ہوں کیا کیا جائے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا قال لا تنزل ولا اسعج. تم نیچے آؤ گے نہ میں اوپر آؤں گا یعنی تمہارا جو گھر ہے اوپر کا کمرہ ہے تم وہاں سے مجھ کو دیکھ کے کہہ رہے ہو تم نیچے آنا نہ میں اوپر آؤں گا حدیث النبی صلی اللہ علیہ فی ست بس ایک حدیث کے لیے آیا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تم وہ روایت کرتے ہو مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالنے کی حدیث اس کے لیے آیا ہوں جی تو میں بس اس لیے آیا ہوں کہ تمہاری زبان سے وہ حدیث میں سن لوں یعنی تمہاری طرف سے وہ حدیث میں سنوں اس کے لیے میں آیا ہوں سمیت النبی صلی اللہ علیہ علی کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان مومن بھائی کے عیب پر پردہ ڈالے وہ ایسا ہے جیسے کسی نے زمین میں زندہ دفن کی ہوئی بچی کو بچا فضرب بس اتنی حدیث سنی حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے اونٹ کو اس طرح سے مارا اور نکل گئے. یعنی حدیث سنی نہ رکھے, نہ کھایا پیا نہ کچھ نہ کچھ بس اس حدیث کے سننے کے لیے آیا اونٹ پر سوار ہی اور یہ اپنے کمرے سے جھانک کے دیکھ رہے ہیں باہر سے اور حدیث یہاں سے وہ پوچھ رہے ہیں, وہاں سے حدیث بتا رہے ہیں بس وہ حدیث سنی اپنے اونٹ کو فور یعنی لے کر نکل گئے لوٹ گئے اس حدیث میں دو باتیں ہیں جو سیکھنے کی ہیں وہ ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حدیث کے دین کے علم کے کتنے حریص تھے آج ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی یہ کرے سوچنے کی چیز ہے کہ ان, وہ بھی بیزی انسان ہوں گے ان کی ایک ذمہ داریاں تھیں کام لیکن سوچا کہ حدیث جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں کسی اور کو بھیج کے پوچھنے سے اچھا کہ میں جا کے پوچھوں ایک انسان اپنے آپ کو علم کا محتاج مانے وہ خود سفر کر کے گئے اور سفر کر کے گئے دوسرے صحابی کے پاس اور صحابی کہہ رہے ہیں آؤ اوپر آؤ یا میں نیچے آ جاتا ہوں کیا کیا جائے کہا کہ نہیں تم بھی نیچے نہیں آنا اور میں بھی اوپر نہیں آ سکتا بس مجھ کو ایک حدیث سننی تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے سنی ہے اتنی حدیث بتا دو بس مجھ کو جانا ہے انہوں نے حدیث اوپر سے ہی کھڑکی میں سے دروازے سے جانچ سے بھی اوپر سے بتا دی کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ کوئی فرماتے سنا حدیث سنی بس اسی کے لیے آیا تھا جا رہا ہوں آپ مہینے بھر کا سفر کر کے گئے ہیں اور وہاں جا کے کیا کوئی میری میزبانی کرو یا کچھ کو کھلاؤ پلاؤ کہاں رکو میں ٹھہرنے کا انتظام کوئی ہے کیا نہیں ایسی سی ہے کیا نہیں حالات ہیں نہیں کچھ سہارا میں تپتی دھوپ میں سفر کر کے گئے ہیں اور وہاں جا کے صرف ایک حدیث پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لی اور واپس لوٹے ہیں. ان کے لیے یہ بہت بڑی چیز تھی آدمی جس چیز کی عظمت دل میں اس کے ہوتی ہے اس کے لیے مجاہدہ بھی اس کی زندگی میں آتا ہے ایک قاعدہ ہے جس چیز کی اہمیت اس کی زندگی میں ہوتی ہے عظمت اس کی زندگی میں ہوتی ہے اس کو پانے کی اہمیت اس کی زندگی میں ہوتی ہے اس کے لیے وہ سب کچھ کھونے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے جتنی بڑی وہ چیز ہوتی ہے اتنا کھونا اتنا مشقت برداشت کرنا اس کے لیے ممکن اور آسان ہو جاتا ہے آج ہمارے لیے دینی دروس میں شریک ہونا مساجد میں جہاں مساجد میں دروس ہو رہے ہیں وہاں آنا آج کتنا مشکل ہے لیکن اسی آدمی کے لیے فلمیں دیکھنے کے لیے جانا اسی آدمی کے لیے فٹ بال کھیلنے جانا اسی آدمی کے لیے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنا اسی آدمی کے لیے سگریٹ کے لیے اور تمباکو کے لیے جانا بھی آسان ہے حرام کے لیے آسان اس کے لیے. ایک آدمی کو اگر نہ ملے سگریٹ اس, اس نکڑ پہ نہ ملے تو وہ اگلے چوک میں جائے گا وہاں مل جائے ہو سکتا ہے وہاں نہیں تو آگے چلا جائے گا کیوں اس لیے کہ وہ طلب ہے اس کے اندر اس کو چاہیے اس کو چاہیے یہ طلب اگر علم کی ہو جائے یہ طلب اگر دین کی ہو جائے تو انسان کی زندگی کتنی عمدہ ہو جائے صحابہ میں ایسا تھا صحابہ میں طلب تھی کہ وہ بے چین سوچے ان کو کتنی بے چینی ہوئی ہوگی یہ ایک حدیث ہے اونٹ لیا اپنا سفر کر کے اتنا لمبا سفر کر کے آئے اور کوئی اور چیز نہیں بہت ممکن ہے ان کے دل میں یہ نیت بھی ہو کہ میں کسی اور غرض سے نہیں جاؤں گا میں خالص اس علم کے لیے جاؤں گا یہ نہیں کہ وہاں جاؤں تو لوگ میری جو ہے میرا اکرام کریں ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہی آئے ہیں ان کے لیے لوگ جمع ہو جائے بھیڑ جمع ہو جائے نہیں بس میں صرف اس لیے جاؤں گا قیام حدیث سنا واپس آئے تاکہ قیامت کے دن یہ میری لیے نجات کا ذریعہ بن جائے کہ میں نے دین کی راہ میں میں چلا منسل صلق طریقا یلتمسو فی علما سہل اللہ لہو بیہی طریقا إلى الجنہ جو یعنی اللہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کوئی راہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی بدولت اس کے نتیجے میں اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتا ہے دین کا علم بہت ضروری ہے جس سے انسانوں کے قلوب کی اصلاح ہوتی ہے جس سے انسانوں کی زندگی صحیح ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی دینی مجالس جہاں بھی چاہے وہ مساجد میں ہو یا جہاں یا آن لائن ہوتی ہو وہاں ان شریک ہونا اور ان, ان ان احادیث سے ان آیات سے ان باتوں سے اہل علم کی فائدہ اٹھانا یہ بہت بڑی سعادت کی چیز ہے اس بگڑے ہوئے دور میں ہماری یعنی دین کو زندہ رکھنے کا اور ذریعہ ہمارے پاس کیا ہے ایک لمحے میں دل ادھر کا ادھر ہو جاتا ہے لہٰذا یہ بہت اہم چیز ہے جو ہم دین کے علم کی اہمیت ہماری زندگی میں ہو. جیسے صحابہ آپ دیکھیے کیسی اہمیت تھی ہوگی ایک حدیث ایک ہی تو حدیث ہے ایسا نہیں سوچا انہوں نے ہم کتنی حدیثیں سن لیتے ہیں لیکن کیا قدر ان کی ہوتی ہے ہمارے زندگی میں صحابہ کو دیکھیے ایک حدیث کی قدر کتنی زندگی میں ہے ایک حدیث کے لیے سفر کر کے گئے ایک حدیث کے لیے اتنا بڑا سفر کیا اور وہ آج کے دور میں نہیں کہ یہاں سے فلائٹ پکڑا رہا ہوں, اتر گئے نہیں اونٹ پر دھوپ میں سفر کر کے جانا پانچ منٹ کے لیے اونٹ پہ سوار ہو کے کوئی دکھا دے کمر سیدھی ہو جائے گی اس کی بستر پہ پڑ جائے گا آج کل تو ایسے بھی ہڈیاں کمزور ہیں آپ سوچی صحابہ کیسے لوگ تھے آدمی ایکٹیو ہونا چاہیے دین کے لیے وہ چلنے والا ہو تو یہ زندگی میں اللہ کرے ہماری آ جائے تو اس حدیث میں یہ بات بھی بلتی ہے دوسری بات جو اس حدیث میں ہے کہ من ستر علی مؤمن فکا انما احیاء موعودت کتنی بڑی بات ہے کہ جو آدمی کسی مسلمان کسی مومن بندے کے عیب پر پردہ ڈال دے یہ اتنی بڑی چیز ہے کیا بچایا اس نے اس کی عزت بچائی اتنی بڑی چیز ہے جیسے عرب میں لوگ اپنی یعنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے ریگستان میں ایک آدمی جا رہا ہے اس کو معلوم پڑا کہ یہاں بھی ابھی بچی کو زندہ دفن کیا گیا معلوم زندہ ہو سکتی ہے فوراً کھود کے اس نے نکالا بچی زندہ نکل آئی اس میں سے بچا لیا اس نے اس کو اتنا بڑا کام کیا اس نے کہ ایک دف زندہ دفن کی ہوئی بچی کو اس نے بچا لیا بعض اوقات زندگی سے بڑھ کر عزت ہوتی ہے کسی کی عزت خراب ہوگی زندگی برباد ہو جاتی ہے بہت سے لوگ خودکشی خود کر لیتے ہیں عزت کی وجہ سے حالانکہ وہ غلط ہے لیکن ان کی نگاہ میں اپنی عزت اپنی زندگی سے بڑی ہوتی ہے اور واقعی سی بات ہے کسی انسان کی عزت آپ خراب کر دو زندہ رہ کے بھی وہ کیا کرے گا ساری عزت چلی گئی اس کی صرف کھانا پینا یہ سماجی زندگی پوری ختم کر دیا آپ نے اس کی اس کو بے عزت کر کے تو یہ لہٰذا یہ یہ حدیث بہت یعنی اہم حدیث ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایسا ہے جیسے کسی کی زندگی آپ نے بچا لی عزت بچانا زندگی بچانے کی طرح ہے یہ بہت بڑی چیز ہے ابن راجب اس میں دوسرا پہلو بھی ہے اس کو یاد رکھیں اب کوئی آدمی کہے کہ بھائی ٹھیک ہے پھر آپ لوگ کیوں تنقید کرتے ہو بداتیوں پر یا آدمی پڑھے حدیثوں کی کتابوں میں یا اسما اور رجال کی کتابوں میں دیکھیں فلاں یہ بداتی تھا یہ ضعیف تھا فلاں یہ ایسا تھا حدیث میں کچا ہے اس کی حدیث نہیں لینا ہے اس کی حدیث مردود ہے تو یہ شبہ جو اس طرح کی حدیثوں سے یہ پیدا ہو سکتا پیدا ہوا اور آج بھی ہو سکتا ہے یا بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی میرا بھائی میری زمین کھا گیا اب حدیث میں تو ہے کہ مسلمان قید پر پردہ ڈالا جائے قاضی صاحب کو بتاؤں کہ نہیں بتاؤں تو ہر قانون میں ہر بات میں استثناک بھی ہوتے ہیں صورتوں میں انسان کے لیے کسی کے ظلم کو اس کے ایپ کو بتانا جائز بھی ہوتا ہے کہیں واجب بھی ہوتا ہے تو یہ بھی جاننا ضروری جو اس حدیث کے ضمن میں بات آئی اس لیے اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے ورنہ آج کل ویسے بھی لوگ کہتے ہیں آپ لوگ دیکھیں تنقید کرتے قیامت کے دن غیبت کا عجل, غیبت کی سزا آپ کو ملے گی غیبت کا بدلہ آپ کو ملے گا فلاں اس کا منحص صحیح نہیں فلاں کا عقیدہ صحیح نہیں ہے فلاں صحیح نہیں ہے فلاں کی تقریر مت سنو فلاں کی کتاب مت پڑھو تو آپ لوگ غیبتیں کرتے ہو اس طرح سے بھی بعض لوگ کہتے ہیں تو کیا ان کا کہنا صحیح ہے یا ان کا غیبت کرنا صحیح ہے اور علماء تو بعض علماء نے کہا ہے کہ اہل بدایت کی غیبت، غیبت شمار نہیں ہوگی وہ نصیحت سے جیسا کہ ہم دیکھیں گے تو اس بارے میں یہ دوسرا پہلو بھی یاد رکھنے کا ہے ابن رجب رحم اللہ فرماتے ہیں وعلم ان الناس علی اچھی طرح جان لو لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں انہوں نے تفصیل سے اس کو ذکر کیا میں اختصار میں بتا رہا ہوں کی بات کچھ حصہ اس کا ذکر کر رہا ہوں کہتے و عالم انا سالا اس کو جان لو کہ لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں احد ہوما من کا ایک تو وہ قسم کے لوگ ہیں ایک لوگ وہ ہیں کہ جن کا حال پوشیدہ ہوتا ہے اور گناہ کے لیے معروف نہیں ہوتے ہیں. کہنے لوگوں میں وہ جیتے ہیں زندگی گزار رہے ہیں اور بھلے انسان ہیں اور لوگوں کے سامنے ان کے گناہ نہیں ہے ف ادا وق آت پھر اگر ان کے سامنے ان کی کوئی بےہدا بات آ جائے یا ان کی کوئی لغزش ان کے سامنے آ جائے یہ جائز نہیں کہ ایسے انسان کی جو کہ لوگوں کے سامنے اچھا انسان ہے اس کی کسی کمی کو کوتاہی کو غلطی کو برائی کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں ولا, ولا نا اس کی آپ جو ہے کو کے پردے کو آپ جاپ کریں اس کی آپ جاسوسی کریں یا اس کے بارے میں لوگوں میں آپ یعنی گفتگو کریں یہ آپ کے لیے جائز کا غیبت محرمہ اس لیے کہ یہ وہ غیبت ہے جو حرام ہے والثانی دوسری قسم کون سے لوگ ہیں منکا نہ مشتحرم بالماسی ایسا انسان جو گناہوں کو کھلم کھلا کرتا ہو اور مشہور ہو لوگوں میں جیسے کوئی آدمی شراب پیتا ہے ساری دنیا کو معلوم ہے اور آپ کہیں کہ فلاں آدمی شراب پی رہا تھا تو آپ نے کی. وہ ساری دنیا جانتی بھئی وہ شراب پیتا ہے اور کسی سے چھپی ہوئی چیز نہیں ہے. ایسے آدمی کے بارے میں آدمی بول دے کہ کہاں وہ پوچھے کوئی اسے پردہ ڈالے وہ شراب خانے میں ساری دنیا کو معلوم ہے شراب پیتا ہے تو ایسا آدمی منقاہ نا مشتحم بل مایا مغلین بہا جو گناہوں کے لیے مشہور ہو اور کھلم کھلا گناہ کرتا ہو کسی سے حیا نہیں کرتا ہو لا با علی برتھکن و لہو اور اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ جو کچھ گنا کر رہا ہے وہ اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے نہ اس کی پرواہ ہوتی کہ کی لوگ کیا کہیں گے فہادا یہ آدمی فاجر ہے جو الانیہ گناہ کرتا ہے ولیس له غیبہ ایسے آدمی کی کوئی غیبت نہیں یعنی ایسے آدمی کا عیب اگر اپ بیان کر دیں تو اپ پر غیبت کا گناہ نہیں ہوگا كما نص علی ذلک الحسن البصری و غیره جیسا کہ حسن بصری رحمہ اللہ اور دیگر اہل علم میں کہا ہے ایک ادمی کھلم کھلا گناہ کرتا ہے اس کے اس کے بارے میں اس کی بات کو بیان کرنا کہ فلاں یہ کر رہا تھا تو اس پہ کوئی غیبت کا گناہ نہیں ہے ہاں کہ ایک, ایک ایسا ادمی ہے کہ جو یعنی نیک انسان ہے اچھی زندگی گزارتا ہے اس کا کوئی ایو آپ کے سامنے آ جائے ایسے انسان کی عزت خراب نہیں کی جا سکتی جو خود ہی اپنی عزت ساری دنیا میں خراب کیے ہوئے ہو اور وہ کُھلم کھلا گنا کرتا ہو اس گناہ کا تذکرہ کسی کے سامنے کرنا یہ چیز معیوب نہیں ہے یہ گناہ نہیں ہے جبکہ اس کی حاجت ہو بلا حاجت ضرورت بھی نہیں ہے بیٹھے بیٹھے آدمی کہنے لگے جانتے ہو فولہ کیا کر رہا ہے کہا کیا کر رہا ہے شراب پی رہا تھا مجھے بھی معلوم ہے لیکن بتانے کی ضرورت کیا تھی لیکن واقعی کوئی آدمی ضرورت پڑ جائے بتانا پڑیں تو ایسی صورت میں بتانا جائز ہے اور بعض صورتوں میں ضروری بھی ہو جاتا ہے جامع العلوم والحکم میں یہ بات ابن رضب نے کہی ہے ابو بکر ابن خلات کہتے ہیں قلتو لیحیاء ابن سعید میں نے یحیاء ابن سعید سے کہا اما تخشا ان یکونہ ا اسماہ <سلام> اک عند اللہ یوم <القیامة> کہتے کہ میں نے یحیی ابن سعیب بڑے محدث گزرے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ آپ کو ڈر نہیں لگتا اتنے سارے راوی جو حدیث سے بیان کرتے ہیں آپ ان کو متروک قرار دے کر ان کی حدیث سے رد کر دیتے ہو قبول نہیں کرتے ہو قیامت کے دن اگر اللہ کے آگے اگر یہ کھڑے ہو کر آپ کے مخالف اور دشمن بن جائیں اپ کے خلاف دعویٰ کر دیں. آپ نے ان کی عزت خراب کی اس طرح کہ اپ کے مد مقابل اپنا حق جتائیں آپ کے قسم ہو کر ٹھہر جائیں سیکنڈ پارٹی ہو جائے آپ کے بالمقابل تو آپ کیا کرو گے قیامت کے دن آپ تو ان کو بتاتے ہو کہ معتبر نہیں ہے ان پر رد کرتے ہو اور ان کی حدیثیں رد کرتے ہو تو کل کو قیامت کے دن آپ کے خلاف ہوگے تو کیا کریں گے فقال دیکھیے کتنے سلف کتنے ذمہ داری کا احساس اور عقل مندی کتنی ہے قیامت کے دن یہ مد مقابل ہو کر میرے اوپر مقدمہ کر دے مجھ کو زیادہ پسند کہ کل کو قیامت کے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے خسم بن جائے اور میرے خلاف مقدمہ کر دیں یقول اور قیامت کے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے میرے اوپر جھوٹ گھڑا جا رہا تھا تو نے میرا دفاع کر کے اس جھوٹ کو رد کیوں نہیں کیا جھوٹے لوگ مجھ پر جھوٹ گھڑ رہے تھے اور تو چپ بیٹھا تھا جھوٹ کھول کے لوگوں کے سامنے واضح نہیں کیا اور میری حدیثوں میں لوگوں نے جھوٹ ملا دیا مجھ پر جھوٹی باتیں کہہ دی تو نے میری طرف سے دفاع کیوں نہیں کیا کل کو قیامت کے دن رسول صلی اللہ علیہ میری اپوزیشن میں ہو جائیں یہ بڑی بھیانک چیز ہے یہ لوگ ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مجرم بننے سے بہتر ہے کہ میں ان کا مجرم بن جاؤں تو یہ جو ہے یہ احساس تھا سلف کا محدسین کا ابن الصلاح نے اپنے مقدمے میں اس کو ذکر کیا ہے اور یہ بات سمجھ میں آتی کہ اہل بدعات پر یا ضعیف راویوں پر رد کرنا اور ان کے ایپ کو بیان کرنا یہ غیبت میں شامل نہیں ہے کوئی آدمی لوگوں کو غلط تقیدے سکھا رہا ہے لوگوں کے لوگوں کو غلط احکام سکھا رہا ہے ایسے آدمی پر رد کریں اگر آپ کے اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے اس کا منہ خراب ہے وہ آدمی مت لو یہ آدمی اچھا نہیں ہے تو اگر ایسا آپ کرتے ہو تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے بشرطح کے واقعی ویسا ہو یعنی کہ آپ زبردستی کسی کے بارے میں تو لگائیں آپ کو پسند نہیں اس کی تفریح تو آپ اس کے خلاف بولنے لگے نہیں اگر وہ اہل باطل میں سے ہے تو اس کا باطل ہونا اہل باطل میں سے ہونا واضح کرنا غیبت نہیں ہے بلکہ امت کی نصیحت ہے اسی طرح سے کوئی آدمی اگر مظلوم ہے کسی نے اس, کو مارا, پیٹا, اس کا پیسہ چھینا یا اس کے خلاف کوئی کاروائی کی اگر وہ قاضی کے پاس جا کر اس کی شکایت کرے تو یہ بھی ریبت نہیں یہ بھی جائز ہے یہ نہیں کہا جائے گا کہ تو نے اس کا پردہ پوشی کیوں نہیں کی اس کا عیب کیوں ابھی مجھ پر ظلم کیا اس نے میرا حق چھینا اس نے میں کس کے پاس جاؤں کسی نے کسی کے پاس بیان کرنا پڑے گا نا اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ يحب اللہ, من القول اللہ, من اللہ تعالیٰ شور شرابہ کر کے یا اونچی آواز میں کسی کی برائی بیان کرنا اس کو پسند نہیں کرتا برائی کے ساتھ آواز کو اونچا کرنا اللہ کو پسند نہیں ہاں مگر یہ کہ کسی پر ظلم کیا جائے کسی پر ظلم کیا جائے تو وہ کسی کی برائی کو لوگوں کے سامنے بیان کر سکتا ہے تو یہ بات بھی اس میں یاد رکھنے کی ہے چاوتی چیز اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه اللہ تعالی بندے کی مدد پر ہوتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد پر ہو۔ مدد کرو مدد ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولا انمشی ما اخي المسلم في حاجه احب الي من ان اعتكف في المسجد شهرا وازیر باتوں في هذا مسجد شهرا میں اپنے مسلمان بھائی کی حاجت میں کچھ قدم چلوں یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ میں اس مسجد میں مہینے بھر کا اعتقاف کروں کون سی مسجد مسجد نبوی میں اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت میں کچھ قدم چل کے اس کا کام کر دوں اس کی مدد کروں یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس چیز سے کہ میں اس مسجد میں مہینے بھر کا اعتقاف کروں معلوم یہ ہوا کہ انفرادی عبادات پر مقدم ہے دوسروں کا تعاون کرنا ان کی مدد کرنا ان کے کام آنا یہ نوافل کی بات ہو رہی ہے نہیں کہ آپ روزے چھوڑ کے لوگوں کے لیے جو ہے سوشل سروس کریں یا نمازیں چھوڑ کر آپ لوگوں کے کام آئیں نہیں فرائض میں نہیں نوافل جو ہیں اپنے نفل عبادت سے بہتر ہے کہ کسی انسان کے آپ کام آئیں یہ سماج سے بے دینی کو ختم کرنے کے اسباب میں سے ہے تو ابن ابھی دنیا نے قضاء الحوائج میں اور امام اتبرانی اور کبیر میں اس کو روایت کیا ہے سیل جامع صغیر حدیث نمبر ایک سو چھہتر بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی حاجت میں چلے اس کے کام آئے دوڑ دھوپ کرے حت تعیف بہ یہاں تک کہ وہ اس کی حاجت کو اچھے طریقے سے پورا کر دے کنفرم کر دے گی ہاں ہو گیا کام سب بطل ہی یوم اللہ تعالیٰ جمائے گا جب اچھے اچھوں کے قدم پھسل جائیں گے پل پر حشر کے میدان میں اس کو جماؤ اللہ تعالیٰ دے گا ثابت قدم رکھے گا اس کو جواب دینے یا سرات پر چلنے میں آسانی رہے گی اس کو. کون جو دنیا میں اپنے بھائی کے لیے چلا ہے وہ پنسرات پر سکون یعنی آسانی کے ساتھ چل پائے گا اس کی قدم پھسلیں گے نہیں جمیں گے وہ حاشر میں کھڑا ہونا اس کے لیے آسان ہوگا وہ پریشان نہیں ہوگا اس حدیث کو امام ابن الحوائج میں بیان کیا ہے اور میں حدیث نمبر 906 کے تحت شیخ الباع نے کہا کہ اس کی صنعت حسن ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے تاخوا وان اس میں بھی یاد رکھنا یہ ہے کہ آپ گناہ کے کام میں مدد نہیں کر سکتے اللہ نے فرمایا نیکی اور تقوا کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو لیکن گناہ اور سرکشی کے کاموں میں ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو تق اللہ اللہ سے ڈرو ان اللہ شدید القاب اللہ تعالیٰ بہت سخت پکڑ کرنے والا ہے یعنی معلوم یہ ہوا کہ مسلمان کی مدد کرنے کا قاعدہ کیا ہے بھلائی کے کاموں میں جائز کاموں میں یعنی کہ آپ گناہ کے کاموں میں کسی کی مدد کریں گناہ کے کام میں مدد کرنا گناہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کسی جھگڑے میں ظلم اپنے کسی بھائی کی مدد کرے ظلم والے کیس میں مدد کر رہا ہے وہ کسی پر ظلم کرا اور آپ اس کی مدد کر رہے ہیں ظلم پر کہا, لم فی صحت اللہ حد کا وہ تب تک کہ اللہ کے غصے میں رہتا ہے جب تک کہ وہ اس میں سے باہنا نہ ہے جب تک وہ باطل میں غلط کام میں مدد کر رہا ہے کسی کی ظلم میں مدد کر رہا ہے چاہے ظلم عزت کے اعتبار سے ہو جان کے اعتبار سے ہو مال کے اعتبار سے اگر وہ باطل میں مدد کر رہا ہے ظلم میں مدد کر رہا ہے تو وہ لگاتار اللہ کے غصے میں ہوتا ہے اللہ کا غصہ اس پر ہوتا ہے جب تک کہ وہ اس سے اس غلط کام سے باہر نہیں آتا امام ابن ماجہ اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے سیلجام صغیر حدیث نمبر چھ انچاس تو ان احادیث سے بات معلوم ہوتی چار باتیں ہیں کہ کسی کی تکلیف کو دور کرنا اللہ اس کی تکلیف کو دور کرے گا آخرت کی کسی قرض دار کو مہلت دینا اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا اگر وہ آسانی اس کے لیے پیدا کرتا ہے یا اسی طرح سے مسلمان کی عزت بچا لی پردہ پوشی کی اللہ اس کے اوپر پردہ پوشی کرے گا اور نمبر چار مسلمان کی کسی کام میں مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرے گا آپ دیکھیں گے کہ پریشانی کو دور کرنا وہ جسمانی اعتبار سے بیماری کے اعتبار سے فائنینشیل اعتبار سے کسی بھی اعتبار سے ہو سکتی ہے اسی طرح سے مالی اعتبار سے قرض میں ڈوبا ہوا آدمی اس کی مدد کرنا فائنینشیل سپورٹ ہے پہلا فزیکل سپورٹ بھی ہو سکتا ہے جس سے بیمار ہے مظلوم وغیرہ وغیرہ ہے نمبر تین کسی کے ایپ پر پردہ ڈالنا عزت کے اعتبار سے اس کی مدد کرنا اس کی عزت بچانے میں مدد کرنا اور چوتھا عام ہے ہر قسم کی کا تعاون کرنا دین میں بھی ہو سکتا ہے دنیا میں بھی ہو سکتا ہے علم کی مدد آپ نے کی یا عام لوگوں کی پڑوسی کسی کے بھی رشتہ داروں کی مدد آپ نے کی تو تعاون کرنا اللہ کی مدد کا حقدار بناتا ہے علماء نے کہا کہ اس حبیث سے معلوم ہوتا ہے امام سنانی کہتے ہیں وہ ہاد ہل ہاد کہتے ہیں جو حدیث میں جو جملے آئے ہیں ان سے بات معلوم ہوتی کہ اللہ تعالی بندے کے عمل کے مطابق اسے جزا دیتا ہے جس جنس کا عمل ہوگا اس جنس کی جزا ہوگی جیسے جو بندہ چھپاتا ہے اللہ اس کی ایپ کو چھپائے گا دوسرے کی ایپ کو چھپاتا ہے اس کی ایپ کو چھپائے گا دوسرے کے لیے آسانی کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانی کرے گا دوسرے کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے تو ایک عام قاعدہ علماء کے درمیان معروف ہے جیسا عمل ویسا بدلہ یہ خود ایک درس کا یعنی ایک موضوع ہو سکتا ہے جس میں بہت ساری حادث آتی ہے بلکہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس کی جزا اس کے عمل سے بہتر دیتا ہے تو یہ کچھ باتیں ہم نے دیکھی جو اس حدیث کے ضمن میں تھیں اور میں سمجھتا ہوں کہ قلت کی وجہ سے آج ہم درس جلدی ختم کر رہے ہیں کیونکہ ایک اور درس ہے جس میں اس کو حاضر ہونا ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اس درس کو مزید اور آگے بھی سوا آٹھ تک انشاءاللہ یہاں کے اعتبار سے جاری رکھیں گے اور مزید پندرہ منٹ جاری رکھیں گے اکو اللہ علیم اللہ تعالیٰ شیخ محترم کے ذائقہ دہ فرمائے اور ان کے ان کو ان کے نظام میں جگہ دے اور اللہ تعالیٰ میں بلدی فرمائے اور جو کچھ ہم نے رہے ہیں اللّہ تعالیٰ ان پر حمل کرنے کی توفیق گامی سوال کیا گیا تھا شیخ آ گئے تھے جواب نہیں دے ملا تھا اور وہ چاند کے تعلق سے تھا کہ ہمارے ہاں جو عرفہ کا روزہ ہے کس لحاظ سے رکھیں تو میں نے کہا کہ بھائی وہاں کے لحاظ سے رکھیں اپنے ملک اور چاند کے لحاظ سے اگرچہ ہمارا نوکر یہی ہے کہ ایک ہی دن ہونا چاہیے لیکن جب تک کہ ساری ملت متفق نہ ہو جائے ہمارے ملک کی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت تک اکا تکا یا چند لوگوں کا اتفاق نہ کرنا اور ان کا الگ عید منانا الگ روزہ رکھنا الگ وہ کرنا یہ بالکل درست نہیں ہے آپ دیکھیں مملکت سعودی عرب کتنی بڑی مملکت الحمد للہ ایک دن عید ہوتی ہے ایک دن جو ہے روزہ رکھے جاتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے تو اگر اسلامی حکومت ہو اعلان ہو جائے الحمد اس پر عمل کیا جائے گا کتنا بڑا رقبہ کیوں نہ ہو لیکن جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے وہاں اگر سارے مسلمان متفق ہو جائیں سارے جو اہل حل و عقد ہیں اور جو بڑے بڑے ذمہ داران ہیں ان سب کی کوششوں سے چیز ہو سکتی ہے انفرادی عمل نہیں ہے پوری امت سے متعلق مسئلہ ہے اس لیے پوری امت کے لوگ اگر متفق ہو جائیں اپنے ملک کی ہم بات کرتے ہیں یا جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے تو اس کے لحاظ سے پھر ایک کیا جا سکتا ہے اور یہی ہونا چاہیے بہتر ہے لیکن یہ اختلاف جو ہوتا ہے ہم یہ ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ ایک ہو جانے سے سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے اس سے بڑا اتحاد تو ہمیں توحید کی ضرورت ہے اور سنت پر اتحاد کی ضرورت ہے شرک اور بدعت و خرافات کے خلاف محاذ بنانے کی ضرورت ہے اگر سارے لوگ ایک ہی دن عید کی نماز پڑھ لیں بقرعید کی نماز پڑھ لیں عرفہ کا روزہ رکھ لیں لیکن خبر پرستی بھی ہو بدعت خرافات بھی ہو شرک بھی ہو اور نہ جانے کیا کیا ساری چیزیں ہو رہی ہیں بڑے بڑے گناہ اور بڑا بڑا شرک جس کی مقفت توحبے کی بغیر نہیں ہوتی تو اسے اتفاق اتحاد سے کیا فائدہ ہے اس لیے اس سے زیادہ بڑے بڑے مسائل ہیں جن پر ہمیں زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے لیکن پھر بھی ہمارا ہی موقف ہے کہ اگر سارے لوگوں کے اتفاق ہو جائے ساری جمعیات کا سارے مسلمانوں کا تو ایک دن عید ہو ایک دن بقرعید ہو بہتر بات ہے لیکن یہ مطلب اس کا حرک نہیں ہے کہ جو ہے ایک آدمی کھڑا ہو جائے اور ایک تنظیم قائم کر لے اور اس طریقے سے امت کے اندر انتشار پیدا کرے اور لوگوں کو جو ہے چند لوگوں کو لے کر کے الگ عید و الگ روزہ رکھنے کا حکم دئیے ہم اس کی قطع قائل نہیں ہے بلکہ ہم اس کے سخت اللہ ہیں اللہ نے ہم کو صحیح سمجھ بھولتا فرمائے اور جو کچھ ہم سیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق شیخ کے درس ہونے والا ہے اللہ بارے فی ابارکم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ <سلام>